اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نظام پیدا کرو کہ جرم ہو ہی نہیں جرائم پیدا نہ ہوں جرم ختم ہو جائے ہاں اگر کبھی غبار کوئی اس کے باوجود بھی ایسا ہو تو پھر ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے کائنات اسی لیے اب سب سے پہلے دیکھیں کہ پردے کا مسئلہ ہے اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا بکر نفی بکنا عورت کا مقام گھر ہے اپنے گھر میں اصل مقام عورت کا جو ہے وہ گھر ہے وہ گھر باپ کا ہو وہ گھر شوہر کا ہو یا بیٹی بن کے رہے گی یا بیوی بن کے رہے گی لیکن اصل مقام بھی گھر میں اچھا اب ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرو پر میں اللہ تلو بوتن گئی ربیو تکمتا سوتم اللہ اللہ نے فرمایا خبردار کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں چادر اور چہار دیواری کی عزت کا مسئلہ ہے کسی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہیں دروازہ کھٹ کھٹائیں اور تین دفعہ اجازت مانگیں اگر اجازت مل جائے تو پھر سلام کر کے داخل ہوں اللہ سے سلامتی مانگ کے داخل ہوں اور اللہ کا نام سلام جب زبان پہ آ جائے گا تو گناہ سے تم خود بخود بچو گے اور اگر اجازت نہ ملے اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا ارجعو فرجعو ذالک کا لکن اللہ نے فرمایا اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی آپ لوٹ جائیں گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ لوٹ آئے اسی میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے ہمارے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمیشہ روتے گئے کہ کاش کاشاہد پہ عمل ہوتا انہوں نے کہا ہم جب جاتے ہیں تو لوگ کبھی نہیں کہتے کہ واپس جاؤ ہمیں کبھی تو کہتے ہیں واپس جاؤ تاکہ ہم اللہ کے قرآن پہ ہی عمل تو کر لیتے لیکن جائیں جائیں گے وہ کہیں گے جی بزرگ آئے ہیں آئے تشیب اللہ جی آپ آب بیٹھے ابھی آتا ہے جی ہم ہیں, جی, ہیں جی ہم پکڑتے ہیں جی تو اس عیب پہ ہمیں امت اب اللہ نے کہا کہ داخل نہ ہوں اچھا اب جناب آپ گئے گائے گا حضرت حبیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ کے دیکھو جب کسی کے گھر میں جانا ہو دروازے کے بالکل عین سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہوں کیونکہ اگر اتفاق سے ہوا سے دروازہ کھل گیا یا ہوا سے پردہ ہٹ گیا یا اندر سے بےچاری اور رہتا ہے بی دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور تم سامنے کھڑے ہو تو فوراً تمہاری نگاہ اندر پڑ جائے گی تو پھر پردے کا کیا فائدہ دروازے کا کیا فائدہ اجازت لینے کا کیا فائدہ اسی طرح ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر باقی تمہارے داخل ہونے نہ ہونے کا کیا مطلب باقی رہ گیا کہ تم نگاہ ہیں آج کل تو ماشاءاللہ جناب ایسا گھر میں داخل ہو نا جی سب سے پہلے وہ صوفے کی سیٹنگ پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح بچے ہوئے ہیں میں کہاں بیٹھوں گی سارے گھر کو دیکھ سکوں آج کل تو ماشاءاللہ اللہ لیکن آج کل یہ تقریب ہوتی نہیں اصل میں یہ ہے کہ بیگم کا فوٹو جو ہے نا ڈرائنگ روم میں ویسے موجود ہوتا ہے وہ صاحب ہے کھانا جاتا سر آپ کے لیے چائے یا ٹھنڈا دیکھا جب تک تم لے آؤ میں فوٹو سے دل بہلاتا ہوں اور فوٹو بھی ماشاء وہ شب روسی کا ہوتا ہے. شادی کی رات سال پورا زیور کے ساتھ, کے ساتھ, میک اپ کے ساتھ. آدمی کسی کی بیوی کو دیکھے اچھا کر کے سیکھا یہ سب نا وہ بیچاری چیز اچھی ہے تو سب کو پہنچاؤ اچھی چیز چھپانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو آپ کی رائے پر چل رہے ہیں کہ اگر یہ فوٹو لگانا ڈرائنگ روم میں اچھا کام تو اچھے کام سے ہمیں بھی مستفید کرو مولوی کیوں محروم رہ جائے بےچارا تو اگر یہ برا کام ہے تو تم نے کیا کیوں ہے سیدھی سی بات کرو اگر لن تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کرو اچھا اب حضور نے کیا کرو کھڑا ہونا ہے تو دروازے کے پاس بالکل سامنے کھڑے نہ اچھا اسی طرح ساتھ ایک ایک چیز اسلام سکھا رہا ہے ایک ساتھ عبد اللہ ان نے دروازہ کھڑا رکھا ہے حضور سلط نے پوچھا من آنا فرمایا من یہ کیا تم نے لگا ہے میں ہوں میں ہوں میں کیا نام لو اللہ کے بندے تو اسلام پابند کرتا ہے کہ اگر اذن بھی لینا ہے تو سراہد کے ساتھ نام بتلاؤ تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ آنے والا کون ان کو سمجھ آ سکے یہ نہیں کہ محفوظ باتیں کر کے چلے جاؤ اور ان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کون ہے یہ وہ بات تو نہ تھی نا. وہ ہمارے ان سے ایک بےچارے فوت ہو گیا اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور چودھری محمد شفیع ہوتے تھے بہت اچھے رائٹر تھے اخباروں میں لکھتے تھے لیکن وہ نام پورا لکھتے تھے مینشین میم شین کے نام سے ڈیری لکھتے اب جس کے گھر پہ جال دراز کرتے ہیں وہ بالی بکی صاحب ہیں ان کا نہیں ان کا کہتے ہیں میم شین آیا تھا تو سارا دن گھر میں بات ہو ہے میم شین کیا بلایا بھائی اچھا ہم تو جانتے تھے نا بہت لوگوں کو کیا پتا کہ میم شین کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک رواج چل نکلا ہے نا جیسے آپ کے وہاں ماشاءاللہ بسم اللہ کا آپ نے ہولیا بگاڑا ہے سات سو تو بھائی آپ نام کے بھی ادب نکال لو ہر بیٹے کا نام رکھو کسی کا نام 420, کسی کا نام 840, کسی کا نام 770, کسی کا نام 680. یہ کیا ہے صرف اللہ کے قرآن کو تم نے بدلنا تھا خدا کا خوف کرو پتا ہے کہ سات سو چھیاسی کس کا عدد ہے ہری کرشنا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدت ہی نہیں کبھی آپ کو موقع ملے نا تو وہاں جا کے ہندو سے حساب کروا لوں کسی کا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت آپ خود کل نکالنے آپ جد کی حساب سے آپ کے پاس تو ماشاء اللہ کیلکولیٹر ہیں حسابات ہیں ہم تو ملا لوگ ہیں نا لالک تو بولا نہ لکھنا جانے نا, نا پڑھنا جانے نا حساب جانے تو آپ تو حساب دان لوگ ہیں کل بیٹھ کے دراصل تقسیم کر کے دیکھ لیجئے گا کہ سات سو واقعی بسم اللہ ہمارے مکادت ہے یا ہے اور مسلمانوں کے دماغ میں ڈال دیا گیا تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یوں نہ کہو کہ آنا بلکہ کہو کہ میں کون ہوں تیری اجازت ہوں اچھا آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک صاحب حضرت کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آگے بیٹھ کے حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم بیٹھ جاؤ تو آپ نے فرمایا باہر جاؤ اجازت مانگو اجازت ملے پھر اندر آؤ تو حضور نے تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ اس کو باہر بھیجا وہ باہر گیا پھر اس نے اجازت مانگی اسی طرح ایک اور خراب کیا کہا جو عالج کا معنی وہی ہوتا ہے اد لیکن یہ بلوج ہوتا ہے کہ جیسے کسی تنگ راستے سے نکلنا تو حضور نے فرمایا اس کو سمجھاؤ اللہ کے بندے کو کہے اد السلام علیکم یہ آلے جو کیا لگا رکھا ہے اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ پابندی لگاتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو بغیر اجازت کے بغیر سلام کے بغیر استیناس کے کیونکہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں اور پہلے اذن میں اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر وہ کہیں کہ واپس جاؤ تو واپس آؤ اچھا اب ایک اور بتائیے تو ہمارے لیے ہی دایا تھی. اچھا گھر میں گئے اندر ایک عورت ہے بچاری اکیلے کامن ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے بچے اسکول میں ہیں عورتیں گھر میں اکیلی تو اب اسلام کیا کہتا ہے اسلام اس کو بھی فِي کہ فلاقول اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت ہے اکیلے تو پھر نرمی سے بات نہ کرنا اگر کوئی باہر سے پوچھے تو سخت جواب دیں کڑک کے جواب دیں تمخ جواب دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے آواز کی لوچ میں آ کے جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی بری نیت کا شکار ہو جائے اسلام اس کو یہ ہدایت دے رہا ہے اور ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے لیکن یہ موبائل کی ماری ہوئی قوم کو میری باتیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہم پرانے لوگ ہیں اور آپ جدید ترقی یافتہ لوگ ہیں یہ باتیں صرف ان کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے یہ سارا کتاب ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ ہمیں بھی ایمان والوں میں بنائے ہے بنا دو قبل تو سمیر علیم قطب عالینا انقم تو قباب الرحیم بلاد اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی اس مسجد اس جامع مستشفی میں اسلام اور عورت کے موضوع پر جو سلسلہ دروس جاری ہے اس میں بات پردے کے موضوع تک پہنچی تھی کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے سب سے پہلی بات میرے عزیز میرے محترم سامعین یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ احکام جو ہیں وہ دو قسم کے ایک احکام ہیں جن کا تعلق صطر سے اور ایک احکام ہے جن کا تعلق حجاب سے یہ بیسیکلی یعنی بنیادی غلطی ہے کہ بعض بھائی یا تو آمدن یا اللہ عالم نہ سمجھتے ہوئے احکام صطر اور احکام حجاب کا فرق نہیں کرتے جس کی وجہ سے الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا اچھا اسی طرح دیکھیں کہ جیسے احکام صطر الگ جیت ہے احکام حجاب الگ جیت ہے اسی طرح اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ دونوں احکام جیسے قسم دو ہیں آئے بھی دو صورتوں میں یعنی یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے دو صورتوں میں ان مسائل کا حل بیان فرمایا ہے ایک صورت النور ہے اور ایک صورت الزاد یعنی قسم بھی دو ہو گئی اللہ نے قرآن کے بھی دو صورتوں میں ان مسائل کا اپنا احقام الہی کے ذریعے حل بیان ہے اب اسی طرح ایک بات کو فوراً دماغ میں رکھ لیں ان اللہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑا آج کل اہم ترین مسئلہ ہے دنیا کے مسائل دن. اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی احمد فرمائے آج کل کے انتہا اصحاب قلم جو ہے وہ قلم کا زور فرق کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری ہماری بیٹیاں جو آزادی کے نام سے گمراہی میں پڑ چکی ہیں وہ بھی بے انتہا اس پہ سیخ پا ہیں اور اپنے عقلی دلائل سے احکام خداوندی کو بدلنے کی کوشش میں مصروف ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے ابہر حال ایک بات کو سمجھیں تو یہ دو صورتیں ہیں ایک صورت نور اور ایک صورت الحد اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دو صورتوں میں سے پہلے کون سی صورت ہوتی ہے کیونکہ جب ان چیزوں کا پتہ نہ لگے تو آدمی مسائل کے صحیح فہم تک نہیں پہنچ سکتا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمیشہ آپ نے دماغ میں رکھا کریں کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ جب اسلام آیا جب رحمت دو جہاں آئے رحمت اللہ علمین آئے اور اسلام دین مبین آیا تو احکام جو ہے تدری جنگ آئے آہستہ آہستہ آہستہ کیونکہ اس سے پہلے کا معاشرہ جو تھا وہ تباہی کے آخری حدوں پہ پہنچ گیا اور وہ ظلمت کے اتہا اندھیریوں میں ڈوب چکا تھا اور گمراہیوں کو وہ باعث فقر جاننے والا معاشرہ بن چکا تھا تو اب اس معاشرے میں سے کسی کو باہر نکالنا ماشاء اللہ چونکہ یہاں آپ ڈاکٹر حضرات تشریف رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک مریض ہے اللہ معاف کرے وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی بحالی کے لیے پھر یہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا انجیکشن ابھی ایجاد نہیں ہوا ہے کوئی ایسی گولی ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ آئے اور ایک انجیکشن لگائیں اور جناب سارے نشے نشے ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے بندہ ٹھیک ہو کے گھر چلا گیا بلکہ آپ اس کو ایستا ایستا ایستا ایستا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بلکہ بعد معالدین کو تو اللہ رحمت کرے ان مریضوں کو وہی نشہ دینا پڑتا ہے جیسے آج بہت ساری دنیا میں یہ سفارش ہو رہی ہے کہ ہمیں چرس سے علاج کرنے کی اجازت دے دی جائے ہمیں ہیروین سے علاج کرنے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ جو اس کے اس عذاب اور اس لانت میں پڑ گئے ہیں اس کو اس عذاب سے باہر نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ڈاکٹر مجبور ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کے نس نسل میں ظاہر رچ گیا جس آدمی کے تمام ہوا سے خبصہ مختل ہو چکے ہیں جس کے تمام اعضا جو ہیں ناکارا ہو گئے ہیں اب ان ڈیمج اعضاء کو دوبارہ بحال کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا تو اس لیے ان کو پھر وہ ایسا ایسا ایسا ایسا اوپر دے ہیں جہاں وہ علاج سے اس کی محنت کرتے ہیں وہاں اس کے ذہن کی بحالی کے لیے بھی اس کی نفسیاتی علاج بھی کرتے ہیں اس کو دینی اور مذہبی بنیادوں پر بھی سمجھاتے ہیں تو ہر لحاظ سے پھر وہ کئی دنوں میں مہینوں میں جا کے اس عذاب سے باہر آتا تو جو معاشرہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اللہ کے گھر کے طواف کو اڑیاں کرنے میں عبادت سمجھتا تھا یعنی طواف بغیر کپڑوں کے کرنا یہ نہیں کہ بری بات ہے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بڑی محبت ہے بڑی عقیدت کی بات ہے کہ ہم بغیر کپڑوں کے خدا کی گھر کے گھر کا طواف کریں مرد بھی اور عورتیں بھی یہ نہیں کہ صرف مرد بلکہ مرد اور عورتیں کٹے طباف کریں اور دونوں پہ ایک کپڑا بھی نہیں اور مصیبت یہ ہے کہ اس کو وہ برائی بھی نہیں سمجھ رہے بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمال ہے ہم نے خدا کے گھر کا کتنا بڑا احترام کیا ہے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے لے کے ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اس لیے ہم نے ان کپڑوں کو پھینک دیا ہے گناہ والوں کو اور اسی حالت میں جس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی حالت میں ہم اللہ کے گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں یہ احترام تھا ان کے دماغ میں یعنی احترام ہے یہ نہیں کہ بے ادبی ہے یا توہین ہے یا اریاانی ہے یا تبرج ہے اس بات کو چھوڑیں وہ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں جیسے آج دیکھیں آپ کہ موسیقی عبادت ہے جیسے آج آپ دیکھیں کہ گانا بجانا یہ ساری چیزیں یہ آلٹ ہیں اور کسی کے دل کو راضی کرنا دل بد بدستر کہ حج اکبر اس کسی کے دل کو راضی کرنا اپنے بنانا جو ہے یہ تو ایسے جیسے آپ نے حج اکبر کر لیا ہو تو اس انداز میں لوگوں کو ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جناب یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کو ہدایت دلانے کے لیے اسلام میں تدریجی آکام کہ جیسے اب شراب ہے کیونکہ پورا معاشرہ عرب کا جاہلیت تھا شراب اور خبر میں ڈوب چکا تھا شراب پینا ان کے نزدیک جانے علامت تھی رجولیت تھی شراب پینا علامت تھی بڑائی تھی یہ سردار کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور شراب کے دور چل رہے ہیں جام پہ جام لٹائے جا رہے ہیں اور جناب اسی میں وہ شعر و شاعری ہو رہی ہے وہ غنڈیا جو ہیں اپنے گانے گا رہی ہیں اور ان کے لیے کباب اور باردیکی کے سارے انتظامات مکمل ہیں اس کو وہ فخر سمجھتے ان کو جب اللہ نے نکالا ہے تو پہلے اتنی سی بات آئی کہ یہ شراب جو ہے یہ اچھی چیز نہیں پھر اس کے بعد یہ آئی کہ بھئی اس میں فائدہ تو ہے لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے کو کھا جائے اس میں کوئی فائدہ تو ہے تھوڑا بہت اچھا تسکین ہو گئی کوئی سکون جسمی حاصل ہو گئی ابقتی طور پہ لیکن یہ اسمہما اکبر من نفہ لیکن یہ جوا اور شراب جو ہے نا اب جوا بھی آدمی کھیلتا ہے تو بعض اوقات تو یہ ہے نا کہ جی اگر آپ کا وہ چھکا لگ گیا تو بیٹھے بیٹھے آپ امیر بن گئے اور پیسے آ گئے آپ نے ایک سو ڈالر ڈالا اور جناب ایک ہزار ڈالر جیت گئے تو بظاہر تو بڑی فائدے کی بات نظر آ رہی ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے کہ تم اس وقتی جیت پہ نظر رکھ رہے ہو مالک الملک کو اس انجام کا پتہ ہے کہ ان جیتنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے انجام کیا ہوتا ہے اور ان کی تباہی کیسے ہوتی ہے تو تدریجن آپ پھر اس کے مادھیم تم حکم آ گیا تو شراب ہرا ختم ہو گئی اسی طرح پردے کے احکام جو ہیں یہ بھی تدریج ہے یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ بعض ہماری بیٹیاں اور بعض ہماری بہنیں جو ہیں نا جی وہ اللہ عالم اپنے ذہن کو مطمئن رکھنے کے لیے یا جدید ذہن کو خراب کرنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسے حوالے لے آتی ہیں کہ دیکھو جناب عورتیں باقاعدہ جنگ میں شریک ہوتی رہیں عورتوں نے جنگ میں شرکت کی عورتوں نے وضب احد میں شرکت کی عورتیں جنگ میں جا سکتی ہے عورت فوجی بن سکتی ہے عورت سپاہی بن سکتی ہے عورت کا سنکوف اٹھا سکتی ہے عورت کماڈوز بن سکتی ہے اور عورت سے ہر کام لیا جا سکتا ہے تو اب دیکھیں جناب جنگی عہد میں ہیں پھر عورت جو ہے وہ تدابل جرہ زخمیوں کا علاج کر سکتی ہے ان کو پانی پلا سکتی ہے ان کے ساتھ یہ کر سکتی سارے یہ حوالے دیکھا کہ دیکھو جناب اب یہ مولوی ہمیں روکتے ہیں کیا بات ہے تو اصل بات یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غزابات کا حکم اور آیت حجاب کے حکم کو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا آج بھی اگر کوئی بیوقوف آدمی قرآن و حدیث کی کسی آیت کی تصویر میں ہمیں یہ دکھاتے کہ فلاں صاحبی شراب پیتے تھے تو شراب حلال ہو جائے گا وہ تو حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. وہ تو حرام ہوا ہی نہیں تھا اس سے کوئی آدمی ہے سزرالت اچھا جیسے آج کل بعض رواف جو ہیں وہ بترے تھے بُتے کو حلال سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے بتا کیا بلکہ دوست صاحبہ نے تو اپنا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے کہا میرا ساتھی نوجوان تھا اور میں کچھ پکی عمر کا آدمی تھا لیکن میرے پاس جو چادر تھی وہ بہت قیمتی تھی اور میرے ساتھی کی جو چادر تھی وہ بہت پرانی تھی اور وہ اتنی قیمتی نہیں تھی تو ہم نے اس عورت سے کہا کہ ہم دونوں کو کرنا چاہتے ہیں میرے پاس تو یہ قیمتی چادر ہے یہ میں تمہیں دوں گا اس کے عوض میں اور اس نے کہا میرے پاس بھی صرف یہی چادر ہے اور تو ہے نہیں میرے پاس لیکن کہتا ہے کہ اس نے اس کو پسند کر لیا اور میری اچھی چادر کو بھی نہیں دیکھا کیونکہ میرا بُڑھاپا اس کو پسند نہیں آیا اس کی جوانی اس کو پسند آ گئی تو بہرحال یہ سارے واقعات اب اس سے کوئی استدال کرے کہتے کجیت کتاب بخاری گری میں لکھا ہوا ہے کہ متجائز تو اس سے استدال کرنا جو ہے کہ اسلام پہ زیادتی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا فرمے آج کے بعد متا ختم فرما دیا کہ اب دو ہی راستے اتنا الاز ہوا جہم او ماں بالا خطے یا بیوی ہو یا ملتے یا ہو هُمُ اس کے علاوہ اب اگر کوئی راستہ نکالو گے تو پھر وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور ظلم کرتے تو. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سورت حضاب کب اتری سورت نور کب اتری اچھا اگر غز میں جانے کی عورتوں کو کھلی چھٹی ہے تو پھر صحیح حدیث سے مبارک ہے کہ جب غزو خبر کا موقع آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں موجود ہیں آپ نے فرمایا کون ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جہاد کے لیے نکلی فرمایا کس کے حکم سے نکلی اور کس کے ساتھ نکلی ہو تم انہوں نے کہا حضور ہم تو جہاد کے لیے آئے کہ جہاد میں بڑا فضیلت ہے بڑا ثواب ہے ہم مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے بندہ گازی بن جائیں گے فرمایا خبر تھا کسی عورت کو اجازت نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے پردے میں ہو اور اس کے بعد حضور نے لیکن جنگ کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے ایک طرف ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیا لیکن دل جوئی کے لیے ان کو مالک غنیمت میں سے کچھ حصہ بھی دے دیا کہ چلو بھی مکے سے بے جاری چلتے آ گئی ہیں غلطی کیا تو گئی ہے نا کر لیکن ان کے جذبات مطلب کو تو نا ٹھک لائیں کچھ نہیں کچھ ان کو مدد تو کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد اسی طرح دیکھیں کہ غزے میں ام خلاد ایک عورت کا نام وہ آئی اور وہ اس کو خبر بھی ملی کہ تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن ماؤں کے بیٹے شہید ہوتے ہیں جن ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کے لاشیں آتے ہیں ذرا آپ نظر ڈالیں نا فلسطین پہ شیشان پہ کشمیر پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زی احساس باضمیر آدمی ان مناظر کے دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کھانا کیسے کھا پتہ نہیں وہ چائے کیسے پی لیتا ہے پتہ نہیں وہ ہنس کیسے لیتا ہے اور وہ کیسے اس دنیا میں معاشرے میں بالکل بے حصوں کے زندہ ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پھولوں کی طرح بچوں کے لاشیں ہاتھ یہ کے وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں کیا ہم اسی دن ہمیں تکلیف ہوگی جس دن ہمارے بیٹے پہ کانٹا لگے تو میری کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کا بیٹا شہید ہو گیا اس عورت پہ کیا گزری ہوگی اس ممتا پہ کیا گزری لیکن جب وائی حدیث میں لفظ ہے وہی اب اس نے باقاعدہ نقاب ڈالا حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا اس اور نے عجیب تم میں خلات عجیب بات ہے تمہارے بیٹے کی شہادت کا وقت ہے اور تم پردہ کر کے کھڑی ہو یہ پردہ کرنے کا وقت ہے یعنی یہ تو رونے کا وقت ہے یہ تو غم کا وقت ہے یہ تو اپنے بیٹے کی لاش پہ گر جانے کا وقت ہے یہ وقت ہے کہ تم بڑے آرام سے پردے کے اندر کھڑی ہو تو پتہ ہے کہ اس غیور ماں نے کیا جواب دیا اس نے کہا ماں تبنی بلب یہ مت حیائی اس نے کہا صحابی میرا بیٹا مر گیا ہے میری حیات نہیں مر گئی میرا بیٹا شہید ہو گیا میرا بیٹا مر گیا ہے لیکن میری حیالی مر گئی اس لیے میں پردے میں ہوں اور حضور سے آ کے پوچھا یار رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹی غم کیوں کرتی ہو اللہ تو اس کو دو شہیدوں کا جی تو اندازہ کریں کہ میدان جنگ ہے لیکن پکے بتن پردے کے ساتھ اسی طرح قصہ ہے فکر الحمد آپ پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں دوبارہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عا کہ میں جب صبح اٹھی اور سفان ہے تو آواز سنی میں نے تو میں جب اٹھی گھر میں دیکھا کمر تو اجھی میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تو اگر چہرے کا پردہ الگ ایک جنگل ہے بیرانہ ہے اچھا بی بی بچھڑ گئی ہیں تابلے سے پیچھے رہ گئی ہیں لیکن فرماتی کمر تو بجل بابی, میں نے فوراً اپنے چہرے کا پردہ کر دیا ان سارے واقعات کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں اور سکون کے ساتھ سمجھیں اور اپنے دل و دماغ کو بالکل کھول کے بیٹھیں اور اللہ کے قرآن اور حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو سوچیں باقی یہ بات کہ ہم نے یہ تصور کا رکھا ہے کہ جی یہ پردہ ہی رکاوٹ ہے یہ پردہ نہ ہو تو ہم تو ترقی پہ پتہ نہیں کہاں بڑھ جائیں ہم تو ترقی سے ہم اس لیے نہیں ہو سکتے کہ مولویوں نے ہمیں پردے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے تو ہماری عورتوں پہ باقاعدہ ایسے خیمہ نما برکے مسلط کیے ہوئے ہیں انہوں نے تو ایسے ٹوپی والے برکے بنائے ہیں کہ دور سے معلوم ہوتا ہے کوئی ہیلی کاپٹر لینڈ کر کا رہا ہو زمین پہ اور انہوں نے جناب عورتوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے تو خدا کے بندے ذرا ہوش لیں اس دور میں بھی عورت کو کوئی باندھ کے رکھ سکتا ہے ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ شوہر کو باندھ کے رکھا ہوا ہے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ایک عورت نے پورے گھر کو انگلوں پہ ٹکنی کا ناچ نچایا ہوا ہے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ایک عورت کی خوش رودی کے لیے آدمی نے اپنی ماں کو چھوڑا ہوا ہے باپ کو چھوڑا ہوا ہے بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی بیوی ناراض نہ ہو یہ اگر بےغم ناراض ہو گئی تو پھر میری زندگی اور میرا گزر اور میرا رہن اور سہن میرا یعنی زندگی لیکن اگر ایک عورت سکلڈ پہن کر اگر ایک عورت کاسٹیوم پہن کر لوگوں کے سامنے آ کے سمندر پہ نہاتی ہے سن بات لیتی ہے اگر تمہیں اس کی آزادی ہے تو ایک عورت خوشی سے اپنی عزت اور اپنے جزت کو چھپاتی ہے تو تم ہم بولیوں پہ کیوں الزام لگاتی ہو کہ ہم نے اسے قید کر رکھا ہے ہم نے اس پہ یہ پابندیاں لگا رکھی ہیں اگر تمہیں تمہاری یہ آزادی اگر تمہیں یہ تھرکنا اگر تمہیں یہ ناچنا اگر تمہیں ڈراموں میں آ کے کبھی بیوی بن جانا کبھی ماں بن جانا کبھی بہن بن جانا اچھا لگتا ہے اگر تمہیں ناز و انداز دکھلا کے لوگوں کے دلوں کو موہ لینا اچھا لگتا ہے کبھی تم ایئر ہوسٹس کے روپ میں آتی ہو کبھی تم کسی کی پرسنل سیکرٹریز کے روپ میں آتی ہو کبھی تم اسپینوں کے روپ میں آتی ہو کبھی تم جناب کرکٹ اور ہاکی کی ٹیم میں کھلاڑی بن کے روپ میں آتی ہو اور کبھی تم جناب ابوا اور پتہ نہیں بعض بعض انجیوز اور تنظیموں کے نام سے آتی ہو اور لوگوں کے عقل پہ لوگوں کے حیا پہ لوگوں کے ضمیر پہ بے حیائی کی بجلیاں گراتی پھر رہی ہو تمہیں یہ آزادی ہے ایک مسلمان عورت کو قرآن پہ چلنے کی آزادی نہیں ایک مسلمان عورت کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی نہیں ایک مسلمان عورت کو آج سے چودہ سو سال پہلے کے حکم حجاب پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے اگر تمہیں شیکسپیئر کے افسانے یاد کرنے کا حق ہے تو کیا ایک مقدس بیوی کو صورت یاسین اور سورت ملک پڑھنے کا حق نہیں ہے اسے سے آیت ان کرسی پڑھ کے اپنے گھر کی حفاظت کی اور برکت کے لیے دعا مانگنے کا حق نہیں ہے اگر یہ کیا بات ہے ایک طرف تم آزادی کے علم بردار ہو اور دوسری طرف کسی کو پابندیوں میں مبتلا کرتی ہو بات کیا ہوگی یہ کیا بات ہے جیسے ایک آدمی مجھے بڑا پڑھے لکھے آدمی تھے وہ مجھے سمجھا رہا تھا ڈارون کا نظریہ کہ ڈارمن انسانی نظریے کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے کہ بندر جو تھا وہ آہستہ آہستہ تدریج اندر ابتقائی ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ انسان بنی گیا میں نے کہا جناب یہ شرف اللہ نے یعنی صرف بندر کو جو بخشا سر کتے کو کیوں نہیں بخشا میں کہا دیکھیں اگر ہر حیوان میں یہ ارتقائی افت, قوتیں ہیں قوتیں ہیں تو آخر اس شرف سے اللہ نے کتے کو کیوں معلوم رکھا کتے تو بڑا وفادار جانور ہے یہ بڑھتے بڑھتے بنداری بن گیا بلی بڑھتے بڑھتے, بڑھتے بنداری بن گئی کوئی شیر بڑھتے بڑھتے بنداری بنتا صرف بندر کیوں بنتا اس کی مجھے وجہ تم سمجھا دو اگلی بات میں سمجھا دیتا. تو کہتا ہے جی بہرحال لیکن ہماری تحقیق کیونکہ بندر میں باقی ریچ پہ بھی کر لو تحقیق ہاتھی پہ بھی کر لو تو باقی جانوروں کو بھی کر دو صرف ایک جانور میں یہ خصوصیت کیوں رکھی گئی کہ وہ انسان بن گیا اچھا کہ چلو اگر بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا تو جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو سزا دے کے بندر بنا دیا وہ تم کیوں نہیں مانتے ہو اگر ترقی کرتے کرتے آدمی بندر سے انسان بن جاتا ہے تو نظری کرتے کرتے انسان سے بھی بندر بھی تو بن سکتا ہے نا تو وہ بات تو تم نہیں مانتے ہو یہ بات تم مانتے, مانتے ہو یہ کیا بات ہوئی یہ کون سا نظریہ ہوا یہ نظریہ ہم کیسے مان لیں کہ اگر قرآن کہے کہ بھائی ہم نے بنو اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی سزا دی میں قردتن و خنازیر ہم نے ان کو خندیر اور بندر بنا دیا کہ رات کو سوئے تو انسان تھے اور صبح اٹھے تو بندر تھے اور خنازیر تھے تو کہتے کہ نہیں نہیں یہ تو ناممکن ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے تو یعنی یہ بالعش تبدیلی نہیں آ سکتی ہے نیچے سے اوپر تو جا سکتی ہے اوپر سے نیچے نہیں آ سکتی یہ کون سی تھیوری ہے یہ کون سا فلسفہ ہے یہ کون سے آپ کا دماغ ہے پکڑ کی بات تو اب جناب اس کے پاس کوئی جواب نہ تو اس لیے میرے عزیز میں اپنی بیٹیوں سے جو فیشن کی دلدادہ دادہ ہے جو ماشاء اللہ ملکہ حسن بن کے تاج سر پہ رکھ کے کھڑی ہوتی ہیں جو ماشاء اللہ اپنے مقابلہ حسن و جمال میں شرکت کرتی ہیں اور اپنے ملکوں کے نام کو روشن کرتی ہیں تو اگر ان کو یہ حق پہنچتا ہے تو کسی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی تکلیف کرنے کا حق کیوں نہیں پہنچتا کسی بیٹی کو سیدہ عائشہ ام سلمہ سودا امات المومنین کے نقشے قدم پر چلنے کی تک آزادی کیوں نہیں دیتے آپ اگر آپ کو یہ ہے کہ جناب عورت بالکل مساوات میں آ رہی ہے وہ شاعرہ بن سکتی ہے وہ ادیبہ بن سکتی ہے وہ جناب وہ سب کچھ بن سکتی ہے تو وہ شریفہ کیوں نہیں بن سکتی وہ ففیفہ کیوں نہیں بن سکتی وہ مسلمہ کیوں نہیں بن سکتی وہ مومنہ کیوں نہیں بن سکتی وہ کانتا کیوں نہیں بن سکتی وہ مصدقہ کیوں نہیں بن سکتی وہ صدیقہ کیوں نہیں بن سکتی پھر ہم پہ آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں اب جناب نا کہ آیت تھے سترو ہجا اس کو ملا نہیں بس یہی وہ دھوکا ہے جس میں ہمارے بھائی بڑھ جائے کسی چکر میں یہ نہیں کہ آم آدمی بڑے بڑے مولوی بھی چلے جائیں اگر مولوی بھی تو بندے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں وہ بھی تو ورشتے تو نہیں ہوتے نا بھائی مولوی بھی انسان ہوتا ہے مولوی کو انسان سے اوپر کوئی چیز نہ سمجھے تو مولوی کوئی ماورائے انسان نہیں ہوتے وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی ان سے بھی صاحب ہے نشان ہے خطا ہے غلطیاں ہیں جذبات ہیں اور سب کچھ ہے ہوتا ہے تو بہرحال اس میں ہمارے بعد پڑھے لکھے لوگ اہل علم لوگ لو. وہ بھی بوالتے ہیں وہ اس مغالطے میں آ گیا وہ کہتے ہیں کہ جناب پردہ جو ہے وہ تو ہم من ٹھیک لیکن چہرے کا ہاتھوں کا پاؤں کا پردن وہ کہتے ہیں پردہ بالکل ہن پردہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرہ کہتے ہیں اس کا پردہ نہیں یعنی اگر ایک عورت رہیں سر سے لے کر پاؤں تک بالکل ایک اچھا لباس پہنا ہوا ہے لیکن چہرہ کھلا ہے ہاتھ کھلے ہیں پاؤں کھلے تو کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف نہیں اسی لیے آج آپ آرم میں دیکھیں نا تو جو عورتیں بےچاری ہجاب میں بھی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ چہرہ کھلا ہوگا ہاتھ کھلے ہوں گے پاؤں کھلا ہوگا باقی بالکل کپڑا ٹھیک ہے اسکارف بندھا ہوا ہے اوپر اس نے اچھی طرح سے لمبی ویکسی پہنی ہوئی ہے اس کے بازو لمبے ہیں سب کچھ ہے اچھا بعد میں برقع بھی ڈالا ہوا ہے حجاب بھی ڈالا ہوا ہے لیکن چہرے پہ نہیں ہے کیوں یہ ہمارے ان مولویوں کے انشاءاللہ حسنات میں لکھا جائے گا قیامت میں کہ تمہاری تحقیق کی وجہ سے ان بیویوں نے چہرے کا پردہ ہٹایا اور یہ فیصلہ پھر اللہ کے دربار میں ہوگا کہ تمہیں اس پر کتنا جزا ملتی ہے تو اب اچھا وجہ کیا ہے کہ وہ اسی دھوکھے میں پڑ گئے کہ حجاب اور سطر میں فرق نہیں جاتا اصل بنیادی غلطی ان کی اگر اس کو سمجھ جاتے غریب دولتوں کو اصل مسئلہ سمجھیں کہ چہرہ ہاتھ پاؤں عورت کے ستر میں داخل نہیں ہے آپ تو سمجھیں یہی تو وہ دھوکھا لگتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ یہ ستر میں شامل نہیں ہے کہتے ٹھیک ہے اس کو پھر چھپانے کی کیا ضرورت یہ تو ستر میں شامل ہی نہیں ستر کا معنی تو پہلے سمجھیں سطر کس کو کہتے ہیں مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سب جس کا چھپانا ہر حال میں واجب ہے جس کا اگر ایک انچ حصہ بھی ظاہر ہو تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی دبا بھی نہیں ہوگی آپ پر بھی لعنت دیکھنے والے پر بھی لانت اس کو کہتے ہیں ستر جو کسی کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا ہے عورت کا ستر کیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک ماں سوائے چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے وہ ستر میں لاگر نہیں ہے یعنی باقی سارے بدن کا چھپانا تو ہر حال میں لازم ہے ہر حال میں لازم ہے باپ سے بھی چھپائے گی وہ تو صرف شوہر کے سامنے کھول سکتی بات کو سمجھیں اسی لیے یہ تو بنیادی دوکھا ہے جس میں لوگ پڑ گئے مصیبت میں آ گیا لما پسند کہ بھائی یہ چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ ستر میں شامل نہیں ہیں اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آج کی یہ آیت دلاوت کی ہے کہ بھئی وہ اپنی ظاہری زینت جو ہے کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی بلکہ یا وہ صرف یہ نہیں کہ کرتا پہنے ہوئے ہو بلکہ دوپٹہ بھی سینے پہ ڈالے تاکہ اس کے سینے کا ابھار جو ہے وہ کسی کو فتنے میں مبتلا نہ رکھا اور اس کے بعد بلائب دینا زینت ہننا یہ ظاہری زینت جو ہے یہ کسی کو نہیں دکھا سکتی اللہ بابا اے او یا باپ او اس کے بعد فرمایا اب نا یا اپنے خامند کے بیٹے یعنی پہلی عورت سے ہوں او اب نا یا اپنے بیٹے اب نہ او اخوان یہ سارے رشتہ دار گننے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ سطر یعنی اس کا معنی ہے یہ سب کے سامنے کھلا رہ سکتا ہے تو یہ رشتہ داروں کی فرشت نوز بلّہ قرآن نے ایسے بھیج کیا خدا کے لیے قرآن کو سمجھو اللہ کے لیے خدا کے قرآن کو نہ بدلو دیکھو خدا نندے کچھ جو پابندی لگا رکھتے ہیں کہ جی آپ ان کے سامنے ظاہری زینت زینت ہوتی ہے ظاہری اوپر والی چیز کیا مانا یعنی اوپر کی چادر زینت کا مانا جیسے عورت کا قد تو نہیں چھپا سکتی ظاہری زینت ظاہری لباس ہے ان کے سامنے کھول سکتی ہو الا لبول او آبا اینا باپ او آبا اب اولت ہنا یا خامند کا باپ یعنی سسر اب نا بیٹے ابنا اب ہنا یا خامند کے بیٹے پہلی بیوی سے اچھا اس کے بعد جناب او اخوان ہننا یا بھائی او بنی اخوان ہنا یا بھتیجے او بنی اخوات ہنا یا بہن کے بیٹے یا میں بھانجے او نشا ہننا یا عورتیں او ما لگت ایمان مان یا کنیز ہے او اب اینا غیر یا وہ لوگ جن کو خواہش ہی نہیں ہے عورتوں کی اب اتفال لدین اور نسا یا وہ بچے جو ابھی اس ملوک میں پہ نہیں پہنچے گے جن کو عورت کے صطر اور غیر صطر کے مسائل کی توجہ ہو اور پھر میں بلا یا درب نمبے ہننا اور پاؤں کو بھی زمین پہ مار کے نہ چلے لے یو ما یو فینم زینت ہننا تاکہ جو زینت تم نے اپنے اندر چھپائی ہے لباس میں وہ کسی پہ ظاہر نہ ہو اس پر تو صرف خمد کی نظر کا حق ہے اب مجھے بتائیں اتنی لمبی چوڑی فرش دینے کی کیا ضرورت ہے تیرا جب سب کے سامنے کھلا رکھا جا سکتا ہے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا مسئلہ اللہ باف کرے یا سمجھ نہیں آیا یا آمدن نہیں سکے اچھا خدا نشان ہے دیکھو کہ یہاں شوہر کے باپ کا تو اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں آیا شوہر کے باپ کے سامنے تو عورت جو ہے چہرہ کھلا کر کے بیٹھ سکتی لیکن شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کے شوہر کا بھائی جو ہے ڈرائیور جو ہے اب چونکہ ایک ہی گھر ہوتا ہے اور وہ بیچارے حقیقی بھائی ہیں سب بھائی ہیں اچھا بات اوقات مشکلیں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے کہ آج کل فلائٹوں کی زندگی ہے چار کمرے ہیں یا تین کمرے ہیں اب خام کا بھائی بھی وہی ہے تو ہر وقت آنا جانا کچن میں نکلنا پکانا کھانا دینا آگے رکھنا تو اس کے آگے تو پردے میں رہنا بہت ہی امتحان کی بات ہے حضور نے فرمایا گل موت دیور تو ایسے مؤت ہو موت کے لیے اس سے تو ہر حال میں پردہ کیا میں خبر تھا الحمد الماؤت کیوں وہ تو دیور ہیں نا دیکھو نا جی ہم میں کسی کے فلیٹ میں جاؤں تو لوگ غور کریں گے مٹی پہلے تو کبھی نہیں آیا اس سے مل رہے پلا آدمی ہو سکتا ہے وہ کس طرح کے تعلق والا ہو تو یار کیوں نہیں آئے باتیں شروع ہو گئی لیکن اگر اس کی بیوی کے سامنے کا بھائی آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے اچھا وہ بھی سمجھ ہے کہ میرا بھائی ہے اس سے بڑا میری عزت کا محافظ اور کون ہوگا یعنی وہ بھی آدمی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا بھائی ہے بھائی سے بڑا میری عزت کا محافظ کون ہوگا کیا کہ اچھا بھائی جان ٹھیک ہے آپ گھر میں میری تو کا ٹائم ہو گیا میں جا رہا ہوں جائیں اور انہی بھائیوں نے بیڑے درد کر دی اور انہیں بھائیوں نے گھر پر بات کر ڈالے ایک دن لکھ ہوا خیال میں اندر اس لیے مسئلے کو سمجھیں کہ احکام سطر الگ چیز ہے اور احکام حجاب جو ہیں وہ الگ اب سب سے پہلے چیز جی سمجھیں کہ اللہ نے کیسی پابندی ایک تو ہے سطر اب عورت کا سطر کیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک ماں سوا یہاں سوا ہاتھوں اور پاؤں کے کیا معنی کہ اگر وہ گھر میں ہیں اور یہ رشتہ دار ہیں کہ کھلا رکھ سکتی ہے ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے قوم کھلے رکھ سکتی ہے کیونکہ ہاں باقی کوئی چیز نہیں کھلی رکھ سکتی ہے ان کے سامنے وہ صرف اپنے خامد کے سامنے کھول سکتی ہے بدنے. ورنہ اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اس کے بالوں پہ نظر ڈالیں یہ کسی کو ایجید. کسی کو اجازت نہیں چاہے گھر میں بھی ہو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ روب بخاثیات اماریات بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے یہاں وہ ننگی شمار ہوں گی. کیا مانا کہ لباس جو ہے باریک ہے بدن نظر آنا یہ لباس باریک تو نہیں ہے کپڑا تو بہت موٹا ہے لیکن وہ بدن پہ اتنا ٹائٹ سلائی کی گئی ہے کہ ہر ہر عضو جو ہے وہ الگ دعوت نظارہ دے رہا ہے اس لیے ایسی عورتیں میں بھی اللہ کے نبی ہلانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ فرمایا کہ حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب اب جناب سمجھیں کہ اسلام میں نے یاد ہوگا شاید آپ کو پچھلے دخ میں یہاں میری بات ختم ہوئی تھی میں نے ارد کیا تھا کہ لارڈ میکالے کا جو قانون ہے وہ جرم کو پیدا کرتا اسلام کا جو قانون ہے وہ جرم کو ختم دونوں میں بڑا تھا اب جناب صرف اس کو یہ کہ نہیں یہ وحشیانہ سزائے ہیں اور یہ وحشیانہ سزائے ہیں کیا بات جی ایک آدمی کو پتھر مار مار کے مر عورت کو جناح کی سزا میں مار دو اگر ایک عورت سے دس آدمی مل کے اجتماعی طور پہ اس کی بےزتی کریں اس کی عصمت دری کریں اور کیوں بنا کے کھڑے ہوں اس کی عزت لوٹنے کے لیے اور اسی حالت میں وہ چیختی چیختی مر جائے یہ تو وحثیت نہیں ہے اس کو سزا دینا ویشیت خدا کے لیے کوئی عقل کیوں اللہ نے کوئی عقل چھین تو نہیں دی اسی بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آدمی نے مسلم دس لاکھ کی چوری کی جناب گرفتار ہو گئے سزا ہو گئی اور مجسٹریٹ صاحب نے پانچ سال کی سزا دی آدمی چونکہ دس لاکھ اس کے پاس تھا وکیل اس نے اچھا رکھا ہوا تھا تو اس کی جناب اب رات اور دن جو ہے کاؤنٹ شروع ہو گئی دن الگ شمار ہو گئے رات الگ شمار ہوگی تو پانچ سال کے ڈھائی سال بن گئے اچھا ڈھائی سال کے اندر اگر اس نے شریفانہ طور پہ جیل میں زندگی گزاری ہے یعنی نہیں کی کسی کو لڑا نہیں کسی کو پیٹا نہیں کسی کو مارا نہیں تو پھر اس کی مزید سزا کٹ جائے گی اچھا اگر جیل میں رہتے ہوئے اس نے کچھ لوگوں کو کوئی ہنر سکھایا کوئی کام سکھایا تو کچھ جیل اور کٹ جائے گی تو کرتے کرتے وہ کوئی پانچ سال میں سے ڈیڑھ سال مشکل سے گزارے گا اچھا اور اگر بڑا آدمی ہے تو یہ ایک سال گزارنے کی بھی ضرورت ہے وہ بھی قانون میں گنجائش موجود ہے کہ آپ آئیں اس کی گارنٹی دیں اور پیر ول رہا کرا کے گھر لے جائیں پہلا قانون جو کئی قاتل ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں بڑے بڑے ایم ایل اے نے ایم پی ایز نے بڑے بڑے بیوروکریٹس نے سیاست دانوں نے ایسے لوگوں کی باقاعدہ جا کے وہ ضمانت کرواتے ہیں پیر ول کر رہا کرا لیتے ہیں کہ جی میرے گھر میں کام کرے گا میں زمیندار اچھا حکومت بھی جان چھڑانا کہ یار اگر ہم نے کھانا دینا ہے جگہ ہے روٹی تو اچھا ہے کوئی اور لے کے جا رہا ہے نا کھانا بھی وہ دے گا کپڑا بھی وہ دے گا ذمہ دار بھی وہ ہے کہ جب ہم چاہیں گے پیش کرے گا وہ بھی کہتے ہے لے جاؤ جی اچھا اب یہ آدمی جو اس طرح پر پانچ سال کے بجائے ڈیڑھ سال میں واپس تشریف لے آئے اور ڈیڑھ سال میں اس کو سرکاری مکان سرکاری روٹی سرکاری کپڑا وقت پہ کھانا وقت پہ سونا وقت پہ اٹھنا باقاعدہ بار گاطیں لگی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی پرابلم بھی نہیں ہے وہ نکلنے کے بعد دوبارہ جرم کرے گا یا وہ کہے گا کہ نہیں آج چھوڑو بس دس ساتھ کا ہوگا اور ہاتھ مارو نہیں پکڑے گا نہیں پکڑے پکڑے گا تو کیا ہوگا یہ پھر ایک سال دو سال کاٹ نہیں ہوتے ہیں اب پھر بیس سال میں دو سال میں کما سکتا بندی تو پھر وہ کیوں جرم نہ کرے گا کیونکہ قانون اچھا اب جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑی تین دہاڑے بالکل سفید سڑک پہ بڑی پور رونک مارکیٹوں اور وہ جناب بڑے آرام سے جو کار لفٹر ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کا ڈرائیور جناب بڑے اکڑ سے بڑے طور سے کھڑا ہوتا ہے وہ بالکل ایسے چھوٹا سا ایٹومیٹک پسٹل جو ہے نا اس کے آ کے پستی پہ رکھتا ہے تو کہتا ہے سر ذرا دیکھ لیں کیا ہے کیا بھی دیتے ہیں جناب یہ نہیں سر کبھی میں اپنے بچے کی عمر آؤں گاڑی ہے تو صاحب کی ہے دفاع صاحب اور صاحب کی گاڑی میں اپنے بچے کی عمر وا تنخواہ کے پیچھے اور نے کہا کہ جناب آپ بھی گاڑی میں بیٹھے گاڑی ہمارا آدمی چلائے گا پیچھے دی سیٹ پہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بیٹھے رام آگے گئے جب دیکھا کہ آپ کافی دور نکل ہیں اس کو چپ کر کے اتار دیے اچھا جی آپ جائیں آپ کا شکریہ تھینک یو ہم جا رہے ہیں پچاس لاکھ گاڑی لے کے چلے گئے اچھا آگے جناب ان کے منتظمین کا یہ عالم ہے کہ یہ پچاس لاکھ کی گاڑی جب وہاں سے نکلی نا جی تو رات کو ایک کوٹھی میں داخل ہوئی صبح مالک تو مالک مالک کا باپ بھی اس گاڑی کو نہیں پہچان سکے ایک رات میں کایا پلٹ گیا ایسی گایاں پلٹے گی جناب کہ اس کے انجن جو ہے نا اس کے بھی نمبر بدل جائیں گے چیسز کے نمبر بدل جائیں گے اس کا رنگ بدل جائے گا اور اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہ ہوں نا تو گاڑی پرزا پرزا ہو جائے گی انجر پنجر اس کے کھول ڈالیں گے اسے وہ روڈ پہ آئے گی نہیں پکڑی کہ گاڑی روڈ پہ آئے گی نہیں پھر اس کا انجن بکے گا کہیں اس کا اسٹیئرنگ بکے گا کہیں اس کا ایکسیل بکے گا کہیں اس کے پچھلا گیٹ بکے گا کہیں اس کی سیٹیں بکیں گی تو آرام سے اور اس گاڑی کو دنیا کی کوئی طاقت برابر کیسے برامد کریں گے مجھے آپ بتائیں وہ کیسے برامد ہوگا کیسے ثابت کریں گے آپ کے جناب یہ میت میری گاڑی کی ہے آج تو ہم اس دور میں آ گئے ہیں نا کہ آج تو ہم کہ آپ جناب کسی ستر سال کی بڑھی عورت کو کسی اچھے یعنی ڈیوٹیشن کے پاس ڈیوٹی پارلر میں بھیج دیں باہر نکلے تو وہ بھی آپ کو سولہ سال کی لڑکی نظر آئے گی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیوٹیشن سینٹر ٹھیک آکسی ہو کمانے والے کو پاگل کے سنگے بڑے اچھے تجربہ کار لوگ ہوں اور ان کے پاس جناب یہ ہے کہ وہ آپ یعنی اگر کوئی آدمی والدہ کو بھیجیں نا واپس بھی تو پہچان نہیں سکے گا میری ماں ہے چرط لگا لیں تو جب عورت بدل جاتی ہے تو گاڑی کا کیا ہے بھائی تو قانون اچھا اسلام دیکھیں کہ ثابت نہیں ہوا تو نہیں ہوا جب ثابت ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کاٹ دو ہاتھ یہ ہاتھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ گاڑی کی اسکیننگ کے بجائے لوگوں گاڑی میں جاتا ہے یہ ہاتھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اپنی جیب کے بجائے دوسرے کی جیب میں پہنچ گیا لمبا ہو گیا چھوٹا کرو اور یہ کہ برد کا نشان بن کے پھرتا رہے جب تک زندہ رہے ہاتھ کٹا ہوا اور جس, جس عزب نے وہ جرم کیا تھا اس عزم کو رہنے نہ دو دنیا میں اس کو گنگرین ہو گیا کاٹ کے پھینک دو اب کہو جناب وہ کٹا ہوا چوری کرے گا دوبارہ تو رہے ذرا ہمت کرے اچھا کر لے کر کیا خیال ہے آپ کا اسلام آباد کر دے گا پاؤں کارڈ پھر قبض گا دوسرا ہاتھ پھر قبض ہوگا باقی پاؤں کاٹ لو پڑتا ہے مرض جب وہ مجرم بن گیا ہے تو معاشرے کو صالحین کی ضرورت ہے مجرمین کی تو کوئی ضرورت نہیں اس لیے میرے عزیز سمجھیں کہ اسلام کے قانون میں اور کفر کے قانون میں کتنا بڑا امتیاز ہے اب آپ کا انگریبی قانون کہتا ہے کہ جناب عورت کو آزادی تو ٹھیک ہے جناب اورت جناب ویسے بن سن کے میک اپ کر کے سنگار کر کے یعنی آپ حیران ہوں گے آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ عورت کو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے تو شیشے کے سامنے گزارنے ہی پڑتے ہیں روز اور وہ جناب یہ ہے کہ سالی اچھا برادری آپ کی شادی کے لیے منتظر کھڑی ہے گاڑیاں تیار کھڑی ہیں سارے مرد آپ ریڈی ہو گئے لیکن ابھی وہ نہیں پہنچے گی بیگم صاحب وہ آخری ٹچ رہتا ہے اس کے میک اپ کا اور اس کے بعد جناب اسے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کپڑے کون سے میچ کریں گے اور جیولری کون سی میچ کرے گی اس کے بعد میرے آئی برو کون سا میچ کرے گا اور میرے جو غازا ہے اور میں نے جو بلش کرنا ہے وہ کون سا میچ م... اپنا میچ کرے گا کیا ہے ان کو آپ عورتیں کہتے ہیں ان کو آپ سم... انہی کا نام ہے مستورات آپ نے پڑھا ہوگا نا جی مستورات مستورات تو سطر سے ہے چھپانے والی اورت کس کو کہتے ہو عورت الجو یعنی وہ جگہ جو چھپانے کے قابل ہیں لفظ عورت کا معنی بھی وہ ہے چھپانا اور مستور کا معنی بھی چھپانا سطر کا معنی بھی چھپانا مستورات جمع کا ہے تو اس لیے آپ دیکھیں گے ان الفاظ میں ہمیں اسلام کیا سبق دیتا ہے اہلیا اہل رفیقہ حیات اسلام کے ایک لفظ سے مجھے دکھائے کہیں سے جس میں بے ہجابی کی آزادی ملتی ہو ہاں انگریزی کے قانون میں آپ اس کو جو مرضی آئے کہیں اس میں تو آپ کہہ دیں گے گرل کہہ دیں گے وومین کہہ دیں گے اس کو اور کوئی نام دے دیں گے وائف کہہ دیں گے یا گرل فرینڈ کہہ دیں گے یا تال گرل کہہ دیں گے کوئی لفظ کہیں آپ اس میں کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا اسی ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہو مجھے دکھائیں جس کا مانا حیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہم تو پڑے نہیں ہم نے تو کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھی اب تو ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے آپ نے تو یونیورسٹیاں تک دیکھی ہوئی ہیں مجھے ایک لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ وہ عورت پہ اطلاق ہوتا ہو اور اس کے معنی میں کوئی لفظ حیا کا مفہوم شامل اسی طرح جناب اب دیکھیں کہ اسلام کا قانون کتنا عظیم قانون اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دیتے ایک لفظ سے مجھے دکھائیں کہیں سے جس میں بے حجابی کی آزادی ملتی ہے ہاں انگریزی کے قانون میں آپ اس کو جو مرضی آئے کہیں اس میں تو آپ کہہ دیں گے گرل کہہ دیں گے وومین کہہ دیں گے اس کو اور کوئی نام دے دیں گے وائف کہہ دیں گے یا گرل فرینڈ کہہ دیں گے یا کال گرل کہہ دیں گے کوئی لفظ کہیں آپ اس میں کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے ہو, مجھے دکھائیں جس کا مانا حیا ہوتا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 اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دے دیں اسلام یہ نہیں چاہتا اسلام کہتا ہے کہ جرائم نہیں ہونے چاہیے جرم نہیں ہونا چاہیے اب سب سے پہلے اسلام نے کیا پابندی لگائی ہے اسلام نے کہا کہ سب سے تو پہلے عورت کے نام پہ بھی پرتا کیا مانا اسلام کہتا ہے کہ کسی عورت کو نام کے ساتھ نہ پکارو جیسے آج کا اللہ ہمارے ہاں بڑے رواج ہو گئے ہیں نا جی نام سے پکارنے کا کہ ہر آدمی بڑے فخر سے نام سے پکارے گا یہ نجی ہے یہ رومی ہے یہ بالی ہے یہ ہے ہے یہ بطنی آدھی ہے, یہ پوری ہے ہے کیا کیا, کیا منی جی بیگم کی منی بیگم پوری ساڑھے گیارہ فٹ کی ہو کیا؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو پکارو تو بیٹی بہن والدہ ماں امی جی بہو بیگم دلہن بیگم اور اگر نام نہنتے نا فلاں فلان کی بیٹی نام نا. وجہ کیا ہے کہ کسی غیر آدمی کو کسی مفصد کو کسی فتنا پردر آدمی کو اس کا نام معلوم ہو تو کوئی اسکینڈل بنا لے تو اللہ کہتا ہے اس کے نام پر بھی پڑتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سارا قرآن کھول لو ہماری بات نہ مانو مسلمانوں کو قرآن تو آخر ماننا ہی پڑے گا آپ کو سارے قرآن میں دیکھیں اللہ نے جہاں جہاں عورت کا واقعہ بیان کیا ہے وہاں اللہ نے نام نہیں لیا صرف ایک نام ہے عورت کا جو لیا گیا ہے دیبی مریم بس اور وہ بھی جو لیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں تو آپ بچے کو یا تو باپ سے منسوخ کیا جائے گا یا پھر مجبور ماں سے اب اللہ نے ان کو چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا ساحب ابن مریم عیسا ابن مریم عیصا ابن, ابن مریم سورت مریم بستر فلکتاب مریم تو یہ سارا نام اس کے علاوہ سارا قرآن دیکھ لیں اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں ذرا مثل اللہ کفرمر اللہ نے مثال دیا ہے, دی ہے،, دی ہے نو کی عورت کی اور لوت کی عورت کی مرا نام ذرا بلّہ مثل اللہ آمن اللہ نے مثال دی اور قصہ کا بیان کیا کس کا امراط فراؤ فرعون فراؤ کی دیوی جو مومنہ ہے نام نہیں اسی طرح اللہ تو بار بو تعال نے فرمائے ہی غصی جب ماں نے کہا علیہ اسلام کے بھائی سے کے طرح تلاش کرو نام نہیں اللہ فرماتے واؤ نوسا نرض اللہ نے فرمایا اپنے موسا کی اما کی طرف بھائی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے پھر اس کو دریا میں ڈالتے ناپ نہیں لیتا اللہ میں نام نہیں جانتے حضرت موسان اسلام جب اپنے ملک چھوڑ کے گئے مدائن کی طرف دو کہتے ہیں دو لڑکیاں دو عورتیں سے کھڑی ہے اپنے مال مویشی کو بکریوں کو روک رہی ہیں کہ بتاؤ پانی کے قریب نام نہیں بیٹا کہ وہ اور سیکھا اللہ تباروں کو تارا فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میرا بحبوب جب ایمان والی عورتیں بت کے لیے آئے تو ان شرائط سے بیت نام ہی نل دنیا وین سر جمیر و اینک نواح وا فرمت فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا میرا مدنی اپنی بی بیوں سے کہہ دیں کہ دو چیزیں ہیں اگر دنیا چاہیے تو طلاق لے لو اور اگر اللہ اللہ کا رسول چاہیے تو پھر صبر شکر سے زندگی گزار نہیں ہوگی لیکن اللہ نے حضور کے کسی بی, بی کا نام نہیں بیا اللہ نے فرمایا یا ایوہا النبی کل ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین یدن جلا دن فلا اللہ نے فرمایا دن بدلی کل ازواج اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو چہرے پہ گونگٹ ڈالیں پردہ ڈالیں چادر ڈالیں اللہ نے نام نہیں لیا البتہ حدیث میں جہاں نام لینا پڑتا ہے وہاں چونکہ سند کی تحقیق کے لیے مجبوری ہے کہ یہ روایت کس نے کی ہے ایک دین کی بنیاد ہے احساس ہے قانون ہے ایک آرڈیننس ہے کس نے کس کے روایت سے نافذ ہوا ہے وہاں مجبور اسلام کہاں اللہ اللہ بی بی ام سلمہ کا نام آیا بی بی عائشہ کا نام آیا بی بی سیدہ فاطمہ کا نام آیا چند ایک عورتوں کے نام ہے کہ مجبوری ہے کہ روایت کی تحقیق کیسے ہوگی کہ ایک بات بتا رہی ہیں کہ حضور کا یہ حکم ہے تو یہ کہنے والی کون ہے اب مجبوری ہے اس کا نام ہے ورنہ سب سے پہلے تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت کے یعنی گویا نام پہ بھی پردہ ہے کہ جب بلاؤ تو کہو آگے بیٹی ہے تو کہ بیٹی یا بیوی بی ہے تو اس کو نام سے نہ پکارو اس کو کہو کہ فلاں کی ماں یا فلاں کی بیٹی بنت فلان سب سے پہلے دیکھیں اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے کہ عورت تو ایک اتنی عظیم چیز ہے عورت تو ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے عورت تو ایک ایسی مقدس چیز ہے عورت تو ایک ایسی ملکہ ہے کہ اس کے نام کو بھی باہر ظاہر نہ کرو اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آج کل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں آج کل تو فیشن بن گیا ہے نا جی آج کل تو پروٹوکول میں یہ بات شامل ہے ویڈیو بک میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب کسی کے لیے جائیں گے یا کوئی باہر کا بادشاہ آئے گا تو آپ کی بیوی بی اس کے ساتھ کھڑی ہو اس کی بیوی بی آپ کے ساتھ کھڑی ہو اب اس کو ہم کو جناب پر دیں گے مسئلے کون سمجھائے ہمیں اندازہ کریں یہ پروٹوکول میں شامل ہے احترام ہے عزت اسی میں ہے اور بعض بعض تو ہمارے ملکوں میں آرمی میس جو ہوتے ہیں نا یہاں یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ چھوٹے غریب رہیں رہی گے غریب جوان کا کیا ہے وہ تو مرنے کے لیے ہوتا ہے وہ آرام کے لیے تھوڑا ہوتا ہے یہ بڑے بڑے جو آرمی میس ہوتے ہیں نا آفیسرز میس کے ہوتے ہیں تو ان میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس میس میں آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ دوسری کی بیوی سے جو آپ نے انجوائے کرنا ہے تو آپ کی بیوی سے بھی تو کوئی انجوائے کر سکتے نا بھلا دل ہونا چاہیے نا بڑا اتنا بڑا دل. مضبوط دل ہونا چاہیے آدمی کا اچھا وہ پھر بےچارے یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو وہ پھر ہائر کرتے ہیں کریک بیویاں رکھ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے کبھی کہ میس میں تو ہم جا نہیں سکتے کلب میں تو ہم جا نہیں سکتے وہاں تو یہ اصول ہیں اور ضوابط ہیں کہ جب آدمی جائے گا تو اللہ اس کے ساتھ میس ہونی چاہیے اچھا. تو اب جناب دیکھیں کہ اسلام کتنی پابندی لگا رہے ہو نہیں نام دے دی ہے اب دوسری بات دوسری بات اسلام کہتا ہے کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ نام پہ بھی پردہ ہے آواز پہ بھی پردہ ہے آواز پہ کیسے پردہ ہے کہ آپ دیکھیں چودہ سال گزر گیا کسی مسجد میں آپ نے عورت کو مؤزم دیکھا ہے کہ عورت آزان دے کیوں نہ دے پہ مسلمان ہے اس کو بھی اذان آتی ہے اس کی آواز تو زیادہ اچھی ہے مردوں سے زیادہ اچھی آواز ہوتی ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے عورت آزاد نہ دے عورت امام نہ بنے عورت آگے کھڑے ہو کے قرآن نہ پڑھے عورت قرآن تلاوت اونچی آواز میں نہ کرے کیونکہ اس کی آواز میں بھی اللہ نے ایک سیر ہے ایک جادو ہے ایک کشش ہے ایک لوچ ہے فرض محال اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جناب ایک آدمی دروازے پہ چلا گیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ جناب فلاں مولی صاحب گھر میں ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ فلاں تک زانہ اس کو نرم لہجے میں بات نہ کرو نرم لہجے میں بات نہ کرو کیونکہ اگر تم نے نرم لہجے میں بات کی بھیا تم ال مرد اگر مرد کے دل میں کوئی بیماری ہے کوئی روگ ہے کوئی بلا ہے تو وہ تمہارے اس نرم رویے سے غلط فائدہ اٹھائے گا بلکہ آپ اس سے دو لفظی بات کریں مختصر بات کریں اور درشتی سے بات کریں اگر تم نے اس سے نرمی میں بات کی شیرینے میں بات کی تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ماہرین وہ کہتے ہیں جناب آواز میں تیار بڑا رس ہے اور ویسے آواز میں لوچ بھی بہت تھی پیار اس کے بولنے کا انداز بھی لگتا تھا کہ بات بن جائے وہ آواز پہ بیٹھ کے فیصلے شروع کر دیتے اسی لیے اسلام کہتے ہیں نہیں بالکل فرق اور زیادہ بالکال اور کہنا بھی ہو کل نہ قول معروفہ خری بات کرو اچھی بات بس کہ عورت کی آواز پہ اب دو نام پہ پڑتا ہے اس کی آواز پہ بڑھتا اب جناب اس کی آواز میں جب بڑھتا اور حکم دیکھیں قرآن ہر میں کر لفظ قرآن پہ غور کریں کرنا کرنا کے معنی کیا ہوئے کران اور کرنا کا کی معنی کیا ہے وکار کی کہ بالکل اپنے گھروں میں یعنی اصل جسے آپ کہیں گے نا جی کہ ڈائریکٹ پرنسپل جو ہے وہ بنیادی حکم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کم نفی ہوئی ہوتے کل نہ اپنے گھروں میں رہو بس عورت کا مقام گھر ہے عورت کا مقام بازار ہے عورت کا مقام کو سینما ہے عورت کا مقام بیچ ہے عورت کا مقام جو ہے جناب کلب ہے, ہے, ہے عورت کا مقام جو ہے کوئی میکانہ ہے عورت کا مقام جو ہے کوئی ہے نا کم نفی ہوئی اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں رہو اور اگر کبھی مجبوراً نکلنا پڑے بلا سب روزہ سبرو جل چاہیے تو پھر ایسے فیشن زدہ لباس میں اور باریک کپڑے پہن کے اور وہ زمانہ ہے جہلیت والا سنگار کر کے میک اپ کر کے لوگوں کو نظارہ حسن کے لیے اشتہار بن کے ماڈل بن کے نہ باہر نکلو مجبوراً نکلنا پڑے تو پھر نکلنے کے بھی آداب ہیں تو پہلا پردہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا عورت کے نام پہ پردہ عورت کی آواز پہ پردہ اور عورت کا اصل مقام کیا ہے گھر ہے اچھا اب آپ دیکھیں گے نماز سے بڑی عبادت کوئی ہے اور مرد کے لیے افضل کیا ہے کہ جماز میں جائے مسجد میں جائے نماز پڑھے عورت کے لیے افضل کیا فرمایا اب یو تو نقیرہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھو اچھا اس کے بعد جناب آپ حیران ہوں گے کہ اگر عورت مسجد کے بجائے نماز گھر میں پڑھے افضل ہے گھر کے لان کے بجائے برمبے میں پڑھے افضل ہے برامدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو افضل ہے کمرے کے بجائے اور کوئی اندر کمرہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس میں جا کے پڑھے تو افضل ہے کہ وہ جتنا چھپی ہوگی اتنا اچل بڑھتا چل جائے گا اسلام نے حکم دیا کہ نواز عبادت ہے اسلام نے حکم دیا کہتے کہ دیکھو عزیز ہے بیٹا ہے بھائی ہے باپ ہے, ہے، شوہر ہے فوت ہو گیا اسلام نے حکم دیا عورت کو جنادے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے کیوں کہ عورت ہے کمزور دل ہے ضعیف ہے ہو سکتا ہے کہ صدمات کو تحمل نہ کر سکے اور کہیں چادر گر جائے کہیں دوپٹہ گر جائے کہیں رونے میں آوازیں اونچی ہو جائیں اور دنیا تماشا دیکھنے لگے ہمیں نہیں جنا دیتے نہ ہو تمہارا جنا کے آنے کی اجازت ہی اچھا اب آپ دیکھیں کہ جناب جمعہ کے دن کی کتنی بڑی ہے کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی آتا فرما رہے ہیں ایک ایک قدم پہ گناہ سالوں کے معاف ہو رہے ہیں لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ جمعہ پہ نہ آئے عورت پہ جمعہ واجب ہے ہی نہیں کہ بڑا اجتماع ہوگا اجتہام ہوگا رش ہوگا دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے تو اس ازتہام میں ہو سکتا ہے کہ عورت نس جائے غیر مردوں کے ساتھ اس کا بدن ٹچ کر جائے یا کچھ بھی نہ ہو تو غیر مردوں کی نظریں تو پڑی گی اور ان نظروں میں کئی بوکھی نظریں بھی ہوں گی کئی خلیج نظریں بھی ہوں گی جہاں پاکیزہ نظر ہوگی وہاں غلی نظریں بھی ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے جمعہ بھی نہیں عورت کے لیے جنازے پہ آنا بھی ضروری نہیں عورت کے لیے نماز کی جماعت کے لیے نکلنا بھی ضروری نہیں کیونکہ کرنا فی بھئی سے کنڈا اپنے گھر میں رہو گھر میں قرار پکڑو یا کرنا اگر وقار سے ہے تو وقار سے سکون سے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھنا یہ عورت کا مقام ہے تو اسلام نے اب دیکھیں ترتی اچھا اب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تم کیسے جاؤ عورت کو کہہ دیا گھر میں بیٹھو چلو وہ تو نہ نکلے لیکن ہم جب چاہیں جلد اس کے لیے اللہ نے اس کے محرم کی ایک فہرستی یہ لوگ محرم ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اور جو غیر محرم ہے نہیں اچھا اگر جانا ہو کیا کریں فرمائیں اجازت لو تین دفعہ دروازہ کٹکھٹاؤ اجازت مانگو اگر گھر میں اکیلی عورت ہے اس عام کا خبردار نہ جانا اگر ایک عورت ہو ایک مرد ہو تو تیسرا شیطان ہوگا میرے ساتھ اسلام نے پابندی لگا دی کہ کسی عورت کے ساتھ تخلیح میں آپ نہیں بیٹھ سکتے اسلام نے پابندی لگا دی کہ باپ بیٹی کے ساتھ تخلیح میں رہریے میں نہ بیٹھے اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھائی اپنی نوجوان بہن کے ساتھ جیسے عمرے پہ آ جاتے ہیں ہوٹل میں ایک کمرے میں سو رہے ہیں انتظام جاری رہتا ہے بالکل حرام ہے بالکل یہ گناہ ہے کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی سے زیادتی کی بھائی نے اپنی بہن سے زیادتی تھی اور خاص طور پہ اس دور میں کہ جب یہ قوم جو ہے فلموں کی ماری ہوئی قوم ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکیں اسی لیے بڑے بڑے سکالر نے جو ریسرچ کیا ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑی تباہی ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں انہوں نے کہا سب سے بڑی تباہی ڈالنے والی پہلے نمبر پہ متحرک تصویریں یعنی فلم اور دوسرے نمبر پہ فوہش لٹریچر کہ اتنا گندا لٹریچر یعنی گندگی اور بو آتی ہے جس کے پڑھنے سے کتاب سے بو آئے لفظوں سے آپ کو بو آئے اتنا گندا لٹریچر ہے اور اتنی گندی زبان ہے کہ کوئی تصور بھی کر سکتا کہ یہ انسان بات کر رہا ہے یا آئی خود بول رہا ہے اور تیسری چیز کی کیا ہے معاشرے میں غلط صحبت کہ غلط دوستوں سے تعلق غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غلط عورتوں کے ساتھ آنا جانا غلط سہیلیاں بنانا یہ تین چیزیں ہیں جو اس وقت سب سے بڑی تباہی کا باعث ہے اسلام نے پابندی لگا دی لا تو فلو بویوتا وغیرہ کو خبردار داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ لو اور اگر اجازت لے رہے ہو اور مرد اندر نہیں ہے اسلام کہتا ہے خبردار مت متو یہ نہیں کہ جناب بیگم صاحبہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئے نا آپ کے بھائی نہیں ہیں میں جو آج کل تو اچھی بیوی ہوئی سمجھی جاتی ہے نا کہ جی میرے دوست آئے ماشاءاللہ میری بیوی بہت سوشل ہیں اس نے بہت اچھی طرح کیا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے خدا آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسی تہذیبوں سے محفوظ رکھے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے اللہ ہمیں تہذیب اسلام دے اللہ ہمیں تہذیب محمدی دے اللہ ہمیں تہذیب فاطمی دے اللہ ہمیں تہذیب اصحاب اور صحاب یاد دے اللہ ہمیں تہذیب اہل بیت رسول دے اللہ ہمیب اولیاء دے اللہ ہمیب مقربین دے اللہ ہمیں تہذیب اصحاب الیمین دے اللہ ہمیب ابرار و اخیار دے اللہ ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو بچوں کو بچیوں کو اشرار کی صحبتوں سے بچائے قبا علینا عبد البلا علی الحمد الحمدللہ رب العلیہ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ آپ کی اس مسجد مبارک میں مسجد مستشفہ ملک عبد العزیز ظاہر میں جو سلسلہ درس اسلام اور عورت کا مقام کے بارے میں جاری ہے اللہ کے فضل سے اس میں ہم پردے کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ تمام دنیا کے قوانین جرائم کو پیدا کرتے ہیں جرائم کی پرورش کرتے ہیں مجرمین کا ساتھ دیتے ہیں ایک اسلام دین ایسا جامع دین ہے کامل دین ہے جو جرائم کی جڑ بنیاد اکھیڑتی ہے اس کی میں نے جیسے مثال دی تھی کہ کسی آدمی کو بیماری ہو جائے انفیکشن ہو جائے تو آپ ہائی فوٹنسی کو اینٹی بایوٹک دے کے دبا دیں یہ الگ بات ہے ایک ہے مرض کا استی سال یہ بی بیماری ہوئی کیوں اس بیماری کو جڑ سے اوکھڑ اور یہ تو آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ لفظ بہت مشہور ہے کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے جسے عربی میں بھی کہتے ہیں حفظ ہیں جسے عربی محاورات میں بھی کہتے ہیں کہ الوقا تو خیر من کے علاج بھی پرہیز جو ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے مرض آئے کیوں اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی مصطلحات جو ہیں قرآن پاک کا اسلوب بیان جو ہے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو اللہ کے کہنا تو یہی چاہیے تھا نا کہ زنا نہ کرو چوری نہ کرو لیکن اللہ فرماتے ہیں ولا تقرب ذنا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی کہ زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب نہ جاؤ اب قریب جانے کا کیا مانا ہے کہ جب اختلاط ہوگا جب غیر مہان محل مہرتوں محل کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا آنا جانا ہوگا آزادہ مجلس ہوگی آپ کی میٹنگز ہوں گی آپ ریسٹورانٹ میں آپ کلب میں آپ سوئمنگ پول پہ آپ بیچ پہ اکٹھے ہوں گے تو قریب تو چلے گئے اسی طرح پھر میرے آقا نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی نے گھاس لگایا بڑا خوبصورت گھاس ہے اس کے بعد وہ ایک باڑھ لگا تاکہ بھی کوئی جانور آ کے میرا گھاس نہ چل رہا تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بکریاں اپنے ریوڑ اس باڑھ کے قریب قریب چرائیں گے چاہے باہر چرا رہے ہیں لیکن خطرہ تو ہے نا کہ کسی وقت کوئی جانور چھلانگ لگا کے اس کے اندر چلا جائے یا کہیں سے باڑھ ٹوٹی ہوئی ہو رستہ مل جائے تو اس جانور اندر گھس جائے لیکن اگر وہ جانور اس باڑھ کے قریب ہی نہیں آئے گا تو کبھی داخل ہی نہیں ہوگا قریب آیا ہی نہیں اچھا جانور نے گھاس ہی نہیں دیکھا اس کا دل بھی نہیں للچایا تو اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ الحلال و بحین ولال ہو کہ حلال بالکل واضح ہے کہ یہ حالات اب دیکھیں نا جیسے نکاح حلال اگر تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں ایک کے وجہ دو بیویاں رکھ لو اگر تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں تمہاری سیت اجازت دیتی ہے تم نان نفکے کی استطاط رکھتے ہو بیویوں میں عدل و انصاف کرنے کی قوتیں رکھتے ہو تین کر لو چار کر لو بات بات ہے کہ نکاح حلال بس اور زنا جو ہے حرام اسی طرح اللہ نے فرمایا گیا دیکھو جی بکری حلال ہرن حلال دمبا حلا بھیڑ حلال حرام کتا حرام تو الحلالام بھئی نن حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ بین ہو با عبر مشتبہ اور بات چیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں شب ہے مثال کے طور پہ شراب حرام ہے شربت حلال ہے اب مسئلہ آ بیئر کا کہ بھئی یہ نویز ہے اور جؤ کا پانی ہے اور جو کا پانی اگر ہے تو کوئی حرام نہیں لیکن اگر اس جا کے پانی کو زیادہ وقت گزر جائے یا اس میں الکوہل کو ٹچ کر دیا جائے تو صاف بات ہے کہ اس میں تو پھر حرام کی مصیفتیں آ گئی کیونکہ بیئر جو ہیں ایک تو ہے کہ آپ نے صرف جو کے پانی کو یعنی جو کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکایا اور بالا اس کے پانی کو صاف کیا یعنی ماں اشاعر ہو گیا گویا تو ٹھیک کوئی بھی پی سکتا ہے اچھا ہے ٹھنڈا ہے پشا بابر ہے کئی چیزوں کو پیدا کرنے والی چیز لیکن اگر اس کو آپ نے پکانے کے بعد اتنا پکا دیا ہے اور اتنا اس پہ ٹائم لگ گیا ہے کہ اس میں تھوڑے سے شکر کے اثرات پیدا ہو گئے یا اس میں آپ نے الکوہل ملا دیا ہے تو اس سے تو پھر باقاعدہ نشہ ہوتا ہے اور باقاعدہ یعنی اس کا اگر وہ پینے والے لوگ جائیں تو دو بوتل پینے تو تو تر بے ہوش پڑے ہوتے تو پھر وہ حرام ہو گیا تو اس لیے اب خطرہ جب پیدا ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ پھر مشتبہ جہاں شبو آ جائے نا تو وہاں قریب بھی نہ جاؤ بس بچ جاؤ کیونکہ جب مشتبہ چیز سے بچ جاؤ گے تو حرام سے تو خود بخود بچ گئے لیکن اگر مشتفے چیز میں پڑ گئے ٹھیک ہے حرام نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو حرام تک لے جائے کبھی نہ کبھی حرام میں پڑ جائے اسی طرح میرے آقا نے فرمایا سرکار دو جہانے کے اتکو انما کے ات کہ اگر کسی گلی میں آپ پہ تہمت لگتی ہے تو بھائی اس گلی کو چھوڑ دو کسی گلی میں آپ جاتے ہیں اور مخالفین نے یا آپ کے دشمنوں نے یا آدا نے یا حاصین نے آپ پہ ایک تہمت لگا دی کہ یہ جی ڈاکٹر صاحب تو فلاں لڑکی کے لیے اس گلی میں جاتے ہیں فلاں کو ملتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ عزت والے لوگ ہیں آپ گلی چھوڑ دیں زبانہ جانا ہی بند کر دیں گے زبانے خود بخود بند ہو جائیں اور اگر آپ ضد کریں گے کہ بھائی میں تو اللہ معاف کرے بالکل ٹھیک ہوں نہ میری کوئی غلط نیت ہے نہ میں کسی غلط ارادے سے جاتا ہوں مجھے کیا پڑیا لوگوں کی باتوں سے ڈرنے کی ہم تو جائیں گے نہیں سینا نکال کے جائیں گے انجا ہم بدن دوسرے بھی تو پھر سینہ نکال کے الزام لگائیں گے تو اسی لیے میرے کہنے خود آپ دیکھیں کہ اسلام کتنی پابندیاں لگا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ رحمت دعالم سید دو عالم امام المرسلین امام الماصومین امام العطیہ امام الانبیاء سیدنا نا حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور دو صحابی گزر رہے ہیں اور ان نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ چونکہ اہلیہ ہیں زوجہ محترمہ ہیں بیوی ہیں تو ہم قریب نہ گزریں قریب گزریں تو سلام کرنا پڑے گا اور حضور کے ساتھ تو بیوی کھڑی ہے تو وہ تھوڑا دور ہو کے گزرنے لگے تاکہ قریب گزریں گے تو سلام عرض کیے بغیر کیسے گزریں حضور اللہ عرصوں ٹھہر جاؤ وہ دونوں صاحب ہی کھڑے ہو گئے فر انا محمد الرسول اللہ میں اللہ کا نبی ہوں وہی زوجی سب کی میری تو صحابہ حیران ہوئے نقا یار رسول اللہ اشوکی کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور ہم آپ کے بارے میں بھلا کبھی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہمارے دل میں ہمارے بہم و گمان میں بھی خیال ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا ان میں شیطان یجوی کا شیطان انسان کے رگو میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہو اور اگر خدا نہ تھا تمہارے دماغ میں شیطان ایک منٹ کے لیے خیال ڈال دیتا ہے یار پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر کس عورت کے ساتھ کھڑے تھے میرا تو کچھ نہ بگڑتا تمہارا ایمان چلا جائے اب دیکھیں اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے کہ اگر شبہ ہونے کا اندیشہ ہے اندیشہ ہے تو کیا ٹھہر جاؤ بھائی یہ میری بیوی بی بی اسی طرح سے ایک اللہ کے بزرگ تھے بہت بڑے ولی تھے اولیاء اللہ تھے ان کی خدمت میں لوگ اپنے مسائل کے لیے آتے تھے کبھی کبھی عورتیں بھی آتی تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو اپنے خلفاء کو اپنے طلبہ کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ بھی اگر کوئی عورت آئے اور اس کو کوئی اپنی حاجت درپیش ہو تو عورت کو اکیلا میرے حجرے میں نہ بھیجا کرو اس کا محرم ساتھ ہو اور آپ لوگوں میں سے بھی ایک بندہ ساتھ ہو اور عورت باقاعدہ پردے میں ہو ایک دن اتفاق سے ایک عورت تھی بوڑھی عورت تھی جس کی عمر اسی سال وہ لکڑی دیکھتے ہوئے آئی تو خلیفہ نے کہا کہ آپ اس بوڑھی کے ساتھ جانا ہے کون سا ضروری ہے تو بڑھیا کو اندر بھیج دیا تو حضرت نے فوراً اندر سے آواز دی اپنے خادم کو جلدی جلدی کہ جلدی آؤ جلدی آ کے بیٹھ کے بیٹھ جاؤ پھر عورت سے مسئلہ پوچھا اور اس کو جواب دیا مسئلہ حل کیا وہ چلی گئی تو خادم کو بلا کے ڈانٹا کے خدا کے بندے سے ہم نے عورت اکیلے کی بھیج کی نے کہا کہ حضرت اسی سال تو اس کی عمر ہے وہ بےچاری لکڑی پہ چل نہیں سکتی اے ایسی عورت سے نبو زب کیا خدشہ ہو سکتا ہے گناہ اور آپ بھی تو حضرت بھی شباب نہیں ہیں آپ بھی تو الحمد للہ مرضی ایسی نوے سال ہو گئی ہے پر نہ میرے شباب پہ ہے نہ عورت کے شباب پہ ہے ان میں شیتان ہے یو ہر ریکو کبھی کبھی شیطان اپنی طرف سے سمپ کر کے گناہ کے لیے تیار کر دیتا ہے آدمی کو چاہے وہ کتنا بوڑھا بوڑھی کون ہو کیونکہ شیطان تحریک پیدا کرتا ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کو اپنے علاقوں میں بھی واسطہ پڑا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم نے بھی سنے ہیں دیکھے ہیں کہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور گھروں میں ایسی اللہ نے خوبصورت بیویاں دی ہیں خاندانی بیویاں شریف بیویاں اور انتہائی جمال خوبصورت حسن جمال قد کامت نین نقش سب کچھ ان کو چھوڑ کے اور وہ بازاری عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بعض ان عورتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ جن کو آدمی دیکھے تو الٹی آ جائے وہ اس کے پاس جاتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے دولت خرچ کرتا ہے پیسہ لگاتا ہے اپنی بیوی بی کو ڈانٹتا ہے پھٹکتا ہے اس کے قریب بھی نہیں آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حرام جب کرتا ہے تو شیطان اشتراک کرتا ہے حتیہ کے اور عوام لکھا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو شیطان اس کے اسوے تناسل سے اپنا وجود ملا کے اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے حرام میں اس کو لذت نہیں اور حلال میں جب وہ گئے گا اوز اُز بلّہ شیطان اللہ جن بھی شیطان ہو تو شیطان تو بھاگ جائے گا تو اس لیے حرام کے اندر جو ہے آدمی کو زیادہ لذت حلال کے اندر جو ہے آدمی کو اتنا وہ لذت نہیں اور پھر حلال کو مل کے سمجھتا ہے حرام خریدنا پڑتا ہے بگی ہے نکاح ہو گیا فلال اب تو اس کی باندی ہے نہیں نکرانی ہے گھر کا کھانا بھی پکائے خدمت بھی کرے کپڑے بھی دھوئے بستر بھی ٹھیک کرے کمرہ بھی ٹھیک کرے جانوروں کو بھی سنبھالے دیہات میں تو باہر جا کے کاشتکاری کا کام بھی کرے اور جانوروں کو گھاس بھی ڈالے اور پھر جانوروں کا دودھ بھی نکالے یعنی وہ ایک اور جتنا کام کرتی ہے نا اگر آپ پانچ نوکر رکھیں تو نہیں کر سکتے اتنا ظلم ہوتا ہے اور, اور اس کے بعد جناب گھر جب آئے تو سانس کی جھڑکیاں اور گھرکیاں بھی برداشت کرے اور پھر جب وہ خامن صاحب تشریف لے آ جائیں ماشاء تو بالکل آئی جی کی وردی پہن کے آتے ہوئے گالی اور گلوچ اور لڑائی اور جھگڑا اور پیٹنا اور مارنا مرد اسی کو سمجھا جاتا ہے جو عورت کو مارے کہتے ہیں ہاں عورت مرد کیا ہوا ہے یار عورت کو دبا کے نہیں رکھ سکتے کما رہے بھائی اچھے مرد ہو بھائی تو اور یار تم نے تو ناک ہی کٹوا دیئے کہ عورت کو نہیں دبا سکتے وہ لاٹھی لے کے شروع ہو جائیں گے دبا رہے ہیں اور تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عزیز کے حرام جو ہے نا اس میں خدا معاف کرے خدا معاف کرے خدا معاف کرے شیطانی تصرفات کی وجہ سے لذت کا اضافہ ہوتا آدمی اس میں منہمت ہو جاتا ہے اس کو حلال میں لذت نہیں ملے گی آپ دیکھیں جتنی مشتبہ چیزیں ہیں ان میں بڑی لذت ہے آپ زمزم پی ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا آپ کے ایک سال کے دو سال کے ان کو زمزم پی لائیں تو خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر ویپسی دو دن چمچ کے ساتھ دیتے رہے ہیں تیسرے دن بوتل اس کونے میں رکھیں گے ایک سال والا بچہ چل کے وہیں پہنچے گا جو. اگر نہ جائے نا جو بردی ہے مجھ پر الزام لگاتے کیا بپسی میں کوئی یعنی تاویز ہے کوئی کلام پڑھی ہوئی ہے بابرکت ماشاءاللہ وہ تو آپ کے انڈیا میں دیکھ لیا نا جو دوائیں یعنی ذرا زراعت کے اندر جو کیڑے کے مارنے کی دوائیں ہیں وہ آپ کی وپسی سے نکلی ہیں تو وہ وہ جو سلو پوائزن ہے وہ آپ کے اثر نہیں کرے گا آخر کیا وجہ ہے کہ جناب یہ پیپسی کولا ہے کوکا کولا ہے اسپرائٹ ہے اور بلائے ہیں ان میں انہوں نے جو پیپسین ڈالی ہے نا جی وہ کافی ہے آپ کے یعنی آدمی کو آپ دودھ کا گلاس دیں آپ جناب جو مرضی آئے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب بنا کر انہیں کہنا جی نہیں وہ کھانے کے ساتھ جی ہو پیپسی رکھو نا اب تو بچوں کا نوالا اندر نہیں جاتا جب تک اوپر سے پیپسی کا گونٹ ہو اور نتیجہ ان شاء اللہ بیس سال کی عمر میں میدا ایسے ہو جائے گا اسی سال کے بوڑھے کا کیونکہ میدا خود کام نہیں کر رہا نا ہزم کا اس کو آپ پریشر سے کام کروا رہے ہیں تو اسی لیے یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے ویبسی کولا ہے کوکا کولا ہے بیوریجز ہیں یہ معمولی سی چیز ہے اسی طرح آپ دنیا کا کوئی حرام دیکھ لیں حرام میں آپ کو لذت ملے گی حلال میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا کیونکہ حرام تو آپ خریدتے ہیں نا آپ جائیں گے ایک بازاری عورت کے پاس اس کے ٹائم کے پیسے اس کے بولنے کے پیسے اس کے چلنے کے پیسے اس کے نخرے کے پیسے پھر جناب وہ آپ کو ڈانٹ دے گی آپ کو دھتکار دے گی آپ بہت زیادہ محنتیں کریں گے بیوی بیچاری بی بی تو غلام ہے نا اور پھر اس کو چونکہ آپ کے مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ وہاں میری رات بڑی سکون سے گزرتی ہے گھر آتا ہوں تو جی آج وہ بچہ پڑھنے نہیں گیا تھا اور اس بچے کا جوتا پھٹ گیا ہے اور اس بچے کے اسکول کا بیگ پھٹا ہوا ہے اور کل اس بچے کو سکول کون چھوڑے گا اس کے استاد نے شکایت لکھی ہے گھر کے مسائل دیکھیں جی مجھے تو بیوی بی ڈسٹرب کر دیتی ہے آواز سکون ہے رات ہے کہ اس کو تمہارے مسائل سے واسطے بھی تمہیں ڈسٹرب کیوں کرے اسی لیے اسلام دور سے پابندیاں لگاتا ہے کہ لا الزنا اور وہی ہے کہ زنا الینانی تزنیان کی آنکھیں بھی جنا کرتی لفظ ہے جنا کا العینان تزنیان آنکھیں زنا کرتی ہیں ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی مجلس میں آیا آپ پر طبیعت پر بڑا انتقباس ہوا طبیعت بڑی آپ کی منورس ہوئی اور جب اس کی بات سنی اور وہ چلا گیا پھر میں ماں بالو حاضر جان یہ کیسے لوگ ہیں نبو زب گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کے اثرات ان کی آنکھوں میں ابھی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو آگے ملتے کیونکہ گناہ کے کی اثرات ہیں؟ نا آپ سگریٹ پیتے ہیں انگلوں پہ داغ پڑتے ہیں، یہ انگلوں سے صرف پکڑتے ہیں آپ اس پہ داغ پڑتی ہے تو اندر کیا ہوتا ہے اسی طرح آپ شرط لگا لیں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ تجربہ کر لیں شرط سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں جب جائیں انڈیا جائیں پاکستان جائیں بنگلہ دیش جائیں برمد جائیں وہاں تو آپ ایسی بازاریں گندی بازاریں ہیں نا جی گناہوں کی بازار حرآباد جو ہیں وہاں سے کوئی شریف آدمی گزرے نا اس کی اتنی بو ہوتی ہے کہ اس کو لیکن اس کو جس کو جو شریف ہو جو وہی خوشبو سونگنے جاتے ہیں اس کو کیا الٹی آئے گی غریب وہ تو اسی کا عادی ہوتا ہے وہ ایک اپنا بھنگن جو تھی ایک جمدارنی جو صفائی کرتے ہیں وہ کسی بڑے گھر میں کام کرتی تھی صفائی کرنے کے لیے جاتی تھی تو ایک دفعہ اس گھر والے جو تھے ان کی اتفاق سے ایک پرفیوم کی شیشی جو تھی نا اس کے ہاتھ سے صفائی کرتے کرتے وہ ٹیبل ٹھیک کر رہی تھی سفا کر رہی تھی کمرہ ٹھیک کر رہی تھی کچھ گر گئی تو بے ہوش ہو گئی اب بے ہوش ہو گئی اب گھر والے بھاگے کسی نے کہا بیچاری ڈر کے والے بے ہوش ہو گئی کہ بھئی گھر سے ایک چیز ٹوٹ گئی نا ایک نکرانی ہے بیچاری اور پھر وہ ہے بھی جمع دار نہیں کری اور آ, اس کا یہ ہو گیا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا سارے دوڑے جناب آپ دیکھیے ادھر ادھر, ادھر لڑکی لڑکی نوجوان لڑکی اس کو ہوش نہیں آ رہا بھاگ رہے ہیں ایک طبیب صاحب آئے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے نے کہا جی ٹوٹی اور گرگی ہوش ہو گئی اس اس نے کہا بابا کو تھوڑی سی گندگی سنگا کہ بنگے نے سارا دن گندگی سنگتی ہے سنگا ہوش ہو گئی اس کو گندگی سنگاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گی گندگی سنگائی اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ وہ بو اس کے دماغ میں چڑھی تو جن کے دماغوں میں دینا اور ہرام کی بو چڑی ہوئی ہو جن کی آنکھیں گنا آلود ہو چکی ہوں جن کی آنکھیں بیت اللہ میں بھی غیر عورت کو دیکھنے کا شرم نہ کرتی ہوں جن کی آنکھیں روزہ رسول اللہ پہ کھڑے ہو کے بھی غیر محرم عورتوں میں نظر ڈالتی ہوں جن کی نظریں جو ہیں ہر مین شریفین کے تکتس کا بھی یاد نہ کرتی ہوں ان کی آنکھوں کو کیا ہوگا وہ تو آنکھیں آدھی ہو چکی ہیں ورنہ حادر نے سر الان تزنی آنکھیں جنا کرتے, کرتے ہیں ہاتھ جناح بل فرض یو سد ہوں اوکما کالن کے سلم و میں جب آدمی کسی غیر محرم کو ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اس کو جناب ہاتھوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور اپنے بگلوں میں لیتا ہے تو یہ ہاتھوں کا دن یہ ہاتھوں کا دن کیونکہ آج کل تو میرے عزیز اس کے علاوہ یعنی پہلے تو صرف یہ ہاتھ ملانے تک ہی گزارا ہوتا تھا السلام علیکم چلو بھی ہینڈ ہو گئی ہیلو ہیلو ہو گئی ہیا ہایا ہو, ہو گئی تو اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے اب وہ اس پہ کام نہیں بنتا اب اس سے گزارا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اب تو دنیا اس سے اور آگے ترقی کر گئی ہے اور بڑے لوگ جو ہیں جو یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو باقاعدہ جی فلور پہ جب تک وہ ایک کے دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ڈانس نہ کریں تو بات کیا ہو اللہ ہے و ہوا تو اب جناب دیکھیں حضور فرماتے ہیں دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں دونوں پاؤں جب چل کے اسی نیت سے جا رہے ہیں پاؤں کا زنا ہے پکڑ رہے ہیں ہاتھوں کا زنا ہے دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کا زنا ہے بل فرج اب شرم گا یا تو واقعہ زنا ہو جائے گا یا زنا نہیں ہوگا تو اتنے تک رہے گا اسی لیے محاورات عرب میں ہیں کہ اولا وہ کہتے ہیں اولا الخطا ثانیا تالسن ثالثا رتو بھی انختی ہے یہ سب سے پہلے تو نظر ہے نظر ملی تو نظر ہی تو سب کچھ ہے اور اس کے بعد دل میں خیالات شروع ہوئے کہ یار آنکھ تو بڑی اچھی ہے بڑی خوبصورت ہے اور بڑی ویسے یار نیلی آنکھ ہے اور کوئی غور کرے گا یار یہ تو کجنے والی آنکھ ہے اور کوئی اور یار یہ تو بڑی نشیلی آنکھ ہے اور یہ تو جی بڑی مخمور آنکھ ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب کر دے تو بس یہیں سے کام شروع ہو گیا اب آپ کا میٹر چل پڑا ہے نا آپ کے کمپیوٹر نے کام شروع کر دیا اور اس کے بعد جناب بھیا نے نظر پھر خطرہ دل میں خیال خطرہ کے بعد آپ کہیں گے یا ذرا آگے چل کے بات تو کرتے ہیں لیکن بات میں کیسی ہے تو خطرہ اب آپ نے قدم اٹھانا شروع کر جب قدم اٹھائے اور آگے جب آپ گئے قریب کے آئے اور آپ نے تھوڑی سی توجہ کی ہو تو آئی اسی لیے میک اپ کر کے تھی بتا میک اپ کر کے مجھے بتایا اب تک کیوں جاتی ہے بازار نہیں آپ مجھے ڈاکٹر ہیں آپ نفسیات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے مریضوں کو روز دیکھتے ہیں آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت بن سمر کے دو گھنٹے شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے سارے اوزار تیز کر رہی ہے وہ کس کو قتل کرنے کے لیے نکلی ہے یعنی آنکھیں سواری جا رہی ہیں بھویں سواری جا رہی ہیں میک اپ کیے جا رہے ہیں اور پھر جناب ڈریس میں میچنگ کی جا رہی ہے اور بالوں اور پھر اسپرے اور پرفیوم اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہاں یہ کس کے لیے کر رہی ہے کیوں ایک بات کا مجھے جواب دے کہ یہ بند سنر کے جب باہر جا رہی ہے کس لیے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن سے استفادہ کریں اور میرے ہر ہر عضو پہ وہ تنقیدی نظر ڈالیں اچھا پھر یہ بیچاری اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑی مشہور اداکار تھی لوسی وہ اپنے آپ کو فٹ کرتے کرتے مر گئی کہ میرے فکر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اپنے وزن ٹھیک کرنے کے لیے اس بیچاری نے جو ڈیٹنگ شروع کی نا جی تو آن جناب اس نے ڈیٹنگ شروع کی کہ میری ران ایسی ہونی چاہیے میری پنڈلی ایسی ہونی چاہیے میری ہپس ایسی ہونے چاہیے میری بریسٹ ایسی ہونی چاہیے میری باڈیز ایسی ہونی چاہیے اور یہ وہ سارے فگر ہوتے ہیں ہوئے انہیں باقاعدہ انچز اور سینٹی میٹرز میں لکھے ہوتے ہیں یہ جو مقابلہ حسن ہوتے ہیں نا جی آپ ان ججوں سے دیکھیں نا بےچارے آٹھ آٹھ نمبر کی اینکیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک ایک چیز کی پیمائش دل. تو وہ جناب وہ فگر ٹھیک کرتے کرتے اس غریب کا انجام یہ ہوا کہ ایک تو اس نے کھانا بند کر دیا دوسرا اپنے آپ کو وزن گھٹانے کے لیے دوائیں استعمال کرنی شروع کر دی اور تیسری اس نے جناب وہ ایکسرسائز شروع کر دی بڑی شدید قسم کی سویمنگ کرنی شروع کر دی انجام یہ نکلا کہ ایک دن کھڑے کھڑے گری اسی طرح سے ہنگری کی ایک مشہور گانے والی تھی لوسی آنو لوئسا بازو جوسی یہ بڑا پسند کی ایک ہنگری کی تھی یہ بڑی تاریخ میں معروف لوگ ہیں یعنی کہ کوئی بچوں کی کو والی چھوٹی موٹی یہ نہیں آپ گانے بجانے والی جو شادیوں پہ آ جاتی ہیں تیرے گانے کے لیے یہ نام بر قسم کی میں بات انیس سو سینتیس کی یہ بات ہے جس کی کتابوں میں مجلت العرائس میں شیخ محمد متولی نے ان کے بارے میں پورا لکھا ہے کسی کو دیکھنا ہو تو کتاب بھی پڑھتا ہے یعنی کہ میں ایسے آپ کے سامنے آ کے باتیں کر دیتا ہوں اس کتاب کا نام ہے مجلت الارائس اور لکھنے والے ہیں شیخ محمد متولی المثری انہوں نے وہ پوری لسٹ پیش کی ہے کہ یہ عورت مرد کے لیے آخر اتنی قربانیاں کیوں دے رہی ہے کس وجہ سے کہ میں اگر موٹی ہو گئی میں اگر بھدی ہو گئی اور میرے پیٹ بڑھ گیا اور میرا سینہ بڑھ گیا تو پھر میں مردوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی نا یہ بیچاری مردوں کے لیے اتنی قربانی اتنی قربانی دیتے, دیتے دیتے مر جاتے اچھا وہ گانا گا رہی تھی اسٹیج پہ کھڑی تھی لاکھوں لوگ اس کا گانا سن رہے کھڑے کھڑے گئے تحقیق کی گئی تو تحقیق میں یہی نتیجہ نکلا کہ کئی دن سے بوکر چھپا پیسے تھی کھانا کچھ نہیں کھا رہی تھی اور بلیک کافی پی رہی تھی وزن کو اور زیادہ سے زیادہ گھٹانے کے لیے اور جناب لیمو ڈال کے وہ پانی پی رہی تھی اور اس میں نمک ڈال رہی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ بس وہ اسی میں شہید ہو گئی آ رہا ہے حسن میں شہید ہو شہید ہے حسن ہے شہید ہے جمال جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے میں چلی گئی اور یہ تو چلو میں ان لوگوں کے عورتوں کے نام لے رہا ہوں جن کا کوئی نام ہے جن کے نام نہیں آج ہمارے گھروں میں جو بتاؤ تو صحیح وجہ بتاؤ نا دیکھو نا یہ ایک عورت ہے شام کو جی ہم نے بازار میں جانا ہے سودا لینے کے لیے اس طرح ہم بھی اجازت دیتا ہے ضرورت ہے گھر سے نکل سکتے لیکن تم یہ میک اپ کیوں کر رہی ہو کیوں کر رہی یہ کپڑوں کا ایک لحاظ اور جوتا اور پرس اور جناب ہر چیز اور پھر اس سارے میچنگ ہونی چاہیے مشکل یہ بڑی ہے بڑی وسیع وہ میں اگلے دن ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بیچ پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی ایک عورت کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پیار سے دیکھ رہا تھا بےچارہ اس کے حسن پہ فدا ہوا تو اس عورت نے بھی دیکھا کہ اتنا بےچارہ بڑی مدت بڑی خواہش سے بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے قریب آئی اور کہا کہ ہلو پاگل ہو گیا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے ان گھنیری زلفوں کے سائے میں یا زندگی کے باقی دن کٹ جائیں تو اس نے وہ ویگولتار کر گھر لے جاؤ اسی کے سائے میں سو جانا یہ اخبار میں ہے۔ آپ نے اسی کے سائے میں سنا ہے اب جناب ہکا پکا کڑھائی یار میں کس گنجی کے پیچھے پڑ گیا اشر تو یہ ہوتا ہے نا ایک ایک میل دو دو میل جاتے ہیں چل کے کیونکہ وہ آج کل ناک اور اس میں بھی سرما لگا ہوتا ہے پتا لگتا نہیں کہ اسی سال ہے یا نوے سال ہے اب جناب جب جاتے ہیں اس کے پیچھے چلتے چلتے چلتے پہنچتے آگے دیکھا انیس سو نوے کا ماڈل ہے وہ کہتے ہیں اپنے منہ پہ لعنت بھیج کے واپس آئے یار بڑا جخ مارا انفاظ نے یار پہلے خیال ہی نہیں کیا اناجم تو اللہ تبارک بہرحال میرے کہنے کا مقصد اب سمجھیے اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق فکر دے کہ اسلام جو ہے نا ان چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو دریا میں دھکا دے دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ دامن تر مکن ہوشیار واش یہ خبردار کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے تمہارے دھکا دے دیا پانی میں پڑا ہے کپڑے نہیں بھیگیں گے تو کیا ہوگا اسلام کہتا ہے کہ قریب ہی نہ جاؤ تو اب اسلام نے عورت کے لیے پابندی لگائی آواز کا پردہ کہ تیری آواز بلا وجہ اب آزان کتنی فضیلت ہے سر میں امام پڑھنا کتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا نہیں عورت امام نہ پڑ. اس کی آواز کوئی نہ اچھا اب جمعہ بڑا عظیم سوال کا کام سرو نہیں عورت گھر میں بیٹھا جمعہ گھر میں بیٹھا یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ جہاں امام محمد مصطفیٰ مسجد مسجد نبی ہو اور شہر مدینہ منورا ہو اور عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ نماز تم اب گھر میں پڑھو تو تمہاری لیے زیادہ دیئے. اسلام اچھا ادا ہے اگر عورت ہے خوشی ہے نماز ہے حضور نے فرمایا خبردار کوئی عورت بغیر چادر کے نہ نکلے میں کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو استعارت فرمایا کہ اپنی بہن سے ادھار ام مانگ لو لیکن بغیر چادر کے خبردار مت نکلا اسی طرح ایک بی بیوی نے پوچھا بی بی ام سلمہ نے تقریبا پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے کتنا نیچے ہو کیونکہ مرد کے لیے تو حکم ہے نا کہ ٹکھنوں سے اوپر ہو کیونکہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا تک متکبرین کی علامتیں اور وعید ہے تو عورت کا جو ہے وہ ٹخنو سے کتنے نیچے ہو تو حضور نے فرمایا کہ ایک بالش ایک بالش اتنا ٹکھنوں کے نیچے ہو یعنی زمین پہ پڑا رہے اس کے باوجود بھی, بھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ایک بارش سے تو پاؤں کھل جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے چلنے میں تو پاؤں نظر آئیں گے یہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ اور پاؤں کا پڑتا نہیں ہوتا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایک بارش کپڑا نیچے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے چلنے میں کھل جائے اور پاؤں نظر فرمائیں تو پھر ایک ہاتھ نیچے رکھو ایک ہاتھ اپنی نیچے رکھو کپڑا سڑک پہ پڑا رہے وہ کپڑا زمین پہ گھسٹتا رہے ویکن تیرے پاؤں پہ کسی کی نظر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں کے چھپانے پہ اتنا دور ہے تو چہرے کے چھپانے پہ کیا ہوگا اسی طرح بی بی ام سلمہ بی بی میمونہ دونوں حضور کی بیویاں بی ہیں ایک گھر میں ہیں اور مرا عبد اللہ مختوم حضرت عبداللہ ابن ام مختوم جو ہیں وہ گزرے تو حضور نے فرمایا پردہ یا رسول رسول اللہ اللہ, یا رسول اللہ فرما کرے وہ تو بے چارا پیٹا ہے اب نے فرما کیا تم بھی اندھی ہو وہ صحابی تو اندھا ہے لیکن کیا تم دونوں بھی اندھی ہو تو اب جناب پنیہ پردہ کرتے ہیں اسلام یہ پابندی سے کہا اور یہ اسلام سے نہیں ہے اب آپ دور سے دیکھیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام صدیقہ ام عیسا علیہ السلام این شباب کا عالم ہے علیحدہ بیٹھی ہیں اکیلے بیٹھی ہیں عبادت میں مشغول ہیں دور سے دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی ہے خوبصورت جوان ہے اور وہ میری طرف آ رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ بی بی مریم جو ہیں وہ تو عیسا علیہ السلام عیسا علیہ السلام کی اما ہے چھ سو سال پہلے کی بات جب دور سے دیکھا آتے ہوئے کہ ایک شخص ہے خوبصورت ہے جوان ہے دور سے نظر آ رہا ہے تو فوراً جب نظر پڑی اور دیکھا کہ آپ میری طرف رہا ہے یا ایک مسئلہ اور بھی یاد کہ اٹل مثلاً جس طرح مرد کو عورت پہ نظر ڈالنے میں سختی ہے عورت کو مردوں پہ نظر ڈالنے میں اتنی سختی نہیں ہے کیا مانا مسلم یہاں کھڑے ہیں آگے سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں تو بات کیونکہ ان کو توجہ ہماری طرف نہیں ہماری توجہ ان کی طرف نہ اس عورت کا ان سے کسی ربد کا امکان ہے اس سڑک پہ لوگ ہیں